الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ تعالیٰ علی و علیک یا یا رسول اللہ. سلسلہ مثالی معاشرہ ہے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شراء کے نگران حضرت مولانا حاجب ابو حامر محمد عمران تاریخ حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران شرح سے ہم مجنی پھول لیں گے اور جو موضوع ہے ہمارا وہ موضوع ہے میں صحیح ہوں یہ ہے میں صحیح ہوں کا اللہ وقت اللہ کو معاشرے کے اندر بولا جانے والا جملہ ہے اور تقریباً ایک تعداد ہے جو کوئی بھی بات جب کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہی کانسپٹ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں چاہے اس پر کوئی الزام ہے یا الزام نہیں ہے یا وہ کوئی مشورہ دے رہا ہے کوئی رائے دے رہا ہے کوئی بات کہہ رہا ہے تو جو پیچھے ایک بات لاشعور میں موجود ہوتی ہے اور پھر وہ کبھی تاخت شعور میں بھی آتی ہے وہی ہوتی ہے میں صحیح ہوں اگر کوئی بندہ یہ ذہن رکھ کے کوئی بات کرتا ہے تو کیا فرمائیں گے آپ کیا غلط کر رہا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام سید المرسلین کیا یہ جملہ ہر زاویے سے غلط ہے اس کے تو آپ بتائیں گے نہیں سکتے ہیں دو, دو کیا پہلو ہو سک ایک تو وہ جو حضرت نے فرمایا حضرت کون یہ سلمان بھائی حضرت سلمان صاحب کہ میں صحیح ہوں اس اعتبار سے کہ میں اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھ رہا ہوں چاہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اور دوسرا یہ کہ واقعی میں صحیح ہوں اس اعتبار سے کہنے میں تو حرج نہیں چونکہ یہ بات ہے اس پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ موضوع کیا ہے اور سامنے موضوع بیان کرنے والا کون ہے اچھا اس کا ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے میں صحیح ہوں سمجھنے والا شاید سوال ہے یہ میں صحیح ہوں مطلب یہ تو بانشری کا ایک سمجھے کے ایک عکاسی کی ہمارے سلمان بھائی نے کہ مطلب ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے حضور جو قتل کتلوں ہارت گری کر رہا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں جو چوری کر رہا ہے جو ڈاکے مار رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں جو حرام گوشت لوگوں میں بیچ رہا ہے دے رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں جو مری ہوئی گوشت اس سے اختلاف ہے آپ نہیں یہ کہتے ہو تو آپ یہ نہیں کہے گا نا کہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں تو آپ تو مجھے کہے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن مگر میں یہاں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف ایرا یوں رکھوں گا کہ اس طرح غلط گوشت بیچنے والا یا یہ کہنے والا اس سے کب کہیں گے میں صحیح ہوں یہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں آپ آپ بات کر کے دیکھ لیں ان سے کبھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کی حق ہے ہمارا یہ حق ہے جو یہ کام ہم کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے اگر کوئی لوٹ مار کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بھی تو حق ہے نا میرے پاس بھی تو پیسہ ہونا چاہیے میرا بچہ بھی تو اچھے ادارے میں پڑھنا چاہیے میرا بھی تو اچھا گھر ہونا چاہیے میری بھی تو اچھی گاڑی ہونی چاہیے میں تو, جی جی جی جی تو اپنا حق ہی لے رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں جی سلمان وہ خود کو چھپا کر کام نہیں کرتا صحیح بات ایک شخص جو خود کو چھپاتا ہے نا جی تو نارملی وہ جس کو آپ نے تھوڑی بہت گاڑی اردو میں کہا ہے کہ لاشعور اور پھر کیا شعور تحت تحت یعنی کہ اس کو بھی آسان کرنے کی ضرورت پڑے گی نا کہ مطلب ایک آدمی جب غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک بات موجود ہوتی ہے یعنی وہ دروازے پھر کیوں بند کر رہا ہے باہر نوکر چاکر کیوں بٹھا رہا ہے پھر کوئی آتا ہے تو گھبرا کیوں جاتا ہے اور وہ چپ چپا کر کام کیوں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہیں تو ہے نا کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو یہ جو ہے نا کہ یہ اس کو ہم لیں گے ان شاء ابھی تو شروع ہوا ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم شروع میں کوئی اس کو تقسیم کریں نا کہ ایک جگہ واقعتن آدمی غلط ہوتا ہے غلط سمجھ رہا ہوتا ہے مگر اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنا یہ غلط ہونا میرا اگر صحیح ہو گیا ثابت ہو گیا تو میں پھنس جاؤں گا اس لیے وہ اپنی اس غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر آؤٹ وے جا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کہ میں صحیح ہوں میں یہ صحیح ہوں وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا, رہا, نکال رہا, رہا, رہا ہے وہ جھوٹ کا سارا لے رہا ہوتا ہے ایک غلط ڈاکومینٹ کا سارا لے رہا ہوتا ہے یا پھر ایک غلط ذرائع استعمال کر رہا خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور ایک وہ فرد ہوتا ہے کہ جو اس بات پر کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہوتی کہ میں غلط ہوں اس کے نزدیک یہی ہوتا کہ میں صحیح ہوں یعنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ مطلب کہ میں صحیح ہوں لیکن جب اس کے سامنے حق واضح ہو کر آ جائے اب بات یہ ہے کہ کیا وہ اس نے حق واضح ہونے کے بعد اپنے صحیح ہونے پر ہی وہ ڈٹا رہا یار اب میں اگر بولتا ہوں کہ میں غلط ہوں اور جبکہ اس کی غلطی اس کے سامنے ظاہر ہو چکی بالکل وائٹ اینڈ بلیک کے ساتھ وائٹ ظاہر اب اگر وہ ڈٹا رہا کہ نہیں یار میں مانوں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا صحیح اور اب وہ اپنے آپ کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اچھا اپنے صحیح ہونے پہ دلیل بھی اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے تو حضور روک رہے میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ خاموشی کے ساتھ مطلب کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہوگی مگر میں نہیں مانتا وہ ایک ہوتا ہے وہ واقعی ہے وہ واقع نا لانس ہم نہیں مانتے صحیح. اب ایک لانس والا ہو کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں ہم مانتے ہی نہیں ہے تو ایک اس کی ایک بحث الگ ہے تو یہ میرا خیال ہے اس کو جی. تقسیم کرنے کی شاید ہمیں و ضرورت ہے آپ نے درست تقسیم فرمائی ہے اور بجا فرمایا میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے زور. وہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں میں صحیح ہوں یہاں ایک بات جو میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ بولے گا کہ میں غلط ہوں اور وہ ریئلائز کر لے کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے اپنی غلطی کو اگر وہ جسٹیفائی نہ کرے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی معاشرے کے اندر ویلیو کم ہو جائے گی اگر اس نے خیانت کی تو اس کی خیانت کا پول جو ہے وہ دیکھ کھل جائے اب گا اب دیکھیں نا بات ہے نا کہ ایک شخص کے سامنے حق ظاہر ہوا جی ایک, سچ ایک شخص کے سامنے اس کی ہزار بات کرنے کے بعد بھی جی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یا میری بھول تھی غلطی ہے میری آبزرویشن غلط تھی یا میرا مطالعہ غلط تھا یا مطلب کہ میری جو میں نے جو اس کے انٹر کہتے ہیں ہم لوگ انٹرپٹیشن جو میں نے کی وہ مطلب کہ غلط تھی اب یہ سب چیز کے سامنے ہو گئی اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا کوئی کوئی نہ نام رکھا جائے گا یہاں سے شروع ہوگا اب آیا تک رکاوٹ بن رہا ہے یا مطلب باطل حق رکاوٹ بن رہا ہے یا اسرار باطل ہے اب یہ بھی مشکل اصطلاحات ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے میں بات نہیں بیماریوں کی معلومات کتاب اپنے ساتھ لائے ہوں جو اس سلسلے کے لیے میں نے کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں مجھے یہ دو موضوع ملے وہ ہے ایناد حق اور ایک ہے اسرار باطل یعنی کہ حق سے بکز رکھنا جی اور, اور, اور اس کی میں انشاءاللہ شاء کروں گا دوسرا ہے اسرار باطل یعنی کہ اپنے باطل ہونے کے باوجود اس پر ڈٹے رہنا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ انسان کو کہاں کے کہاں لے جا کے گرا تھی اب دیکھیے اور ایک ہوتا ہے واقعی میں حق پر ہوں آپ نہ بھی سمجھو تب بھی میں حق پر ہوں صحیح. تو یہ سب چیزوں کا فیصلہ کرے گا قرآن اور حدیث جی جی اسلام و دین صحیح. اور فقاہ کرام کی باتیں اور عبارات میں مثال دیتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں جی من کری کا جب مسئلہ آیا جی تو آپ نے جب ان کے ساتھ جنگ کا فیصلہ فرمایا تو آپ اس وقت اگر تے تنہا تھے مگر آپ واقعی حق پر تھے بالکل اور آپ واقعی صحیح تھے جی اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے بارے میں اس طرح کا ارشاد ہونا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا طرح کا ایک ارشاد ملتا ہے آپ کا شرع صدر ہو چکا تھا بعد میں دیگر صاحبہ کرام مردوان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ نہیں حق یہی ہے جو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہے جی ہیں جی تو یہ ہوتا ہے حق جی کہ حق کہ میں واقعی درست ہوں اب یہ فیصلہ قرآن و حدیث کر رہا ہے حیات ہے صحابہ سے اس کے فیصلے ہو رہے ہیں ہم اگر آج کے دور پر یہ بات کو اگر ہم لیتے ہیں ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں ہم تینوں کا بھی ایک مطلب کہ کوئی ٹاپک ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں محسن بھائی یہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں جی آپ کہہ رہے کہ نہیں عمران جو میں کہہ رہا ہوں نا میں بھی تو کچھ پڑھ کر آئے ہوں یہ درست ہے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں میری زندگی تجربہ آپ ہزار پر سے مثالیں دے دو اگلا بولے گا کہ میں اتنا گھما پھرا آدمی ہوں پاکستان کا مطلب کہ میں ادھر ادھر گیا ادھر گیا بڑوں بڑوں بڑو سے ملاقاتیں کی آپ دونوں کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے ہم تینوں کی رائے جدا ہے وہ کون سا معیار ہے جو فیصلہ کرے جو فیصلہ کرے گا ٹھیک ہم تینوں کے معاملے میں حکم کون صحیح تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے اللہ, اللہ, اللہ کیا بات ٹھیک ہے قرآن خود اس پر شاہد ہے کیا بات ٹھیک ہے اور اسلام و دین کی کئی باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں واضح طور پر موجود ہیں کہ جب تم میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ارشاد ہے وہی تمہارے درمیان درود فیصلہ کرتا ہے صحیح. نا اسلام و دین کی جو تعلیم ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں صحیح. تو, تو, تو یہ بات کہ میں صحیح ہوں اور میری, میری تھیوری ہی صحیح ہے جی اگر اس کی تھیوری کو بھی میں نے غلط ثابت کرنا ہے جی. تو میرے پاس بھی جو بات ہے وہ ہے قرآن و حدیث صحیح اگر اس نے میری اس نے اپنی تھیوری کو بھی صحیح ثابت کرنا ہے یعنی ایک ہے اس نے اپنی نظریے کو صحیح ثابت کرنا ہے تو اس کو اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی مجھے قرآن و حدیث سے ہی اسے سکائل کرنا پڑے گا صحیح. اور اگر میں نے اس کے نظریے کو غلط ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو بھی مجھے قرآن و حدیث کے ذریعے ہی ثابت کرنا پڑے اللہ گا یہاں ایک بات یہ بھی ارشاد سہماتی جائیں ماشاء اللہ آپ نے تقسیم بھی کی اور بیان بھی کیا کہ حکم یعنی فیصلہ ہماری رائے ہو یا کسی کی بھی رائے ہو کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے سامنے والے کے صحیح ثابت ہونے کے لیے شریعت متحرہ ہی ایک دلیل بنے گی کیا بعض اوقات خود حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے بولنا پڑے گا ہر دفعہ जी بولنا ہی سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ صورت حال کیا ہے کہ میں ہوں تو حق پر لیکن حق پر رہ کر بھی تو بندہ بعض اوقات ترک کر دے جو حق پر رہ کے بھی جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے آج آج جنت کی سبحان اللہ نا بالکل باقاعدہ مضمون مجھے صحیح فرما رہا تو اب دیکھیے محسن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن کیا ہے صورتحال کیا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہے دو پارٹنر کا بزنس کا جھگڑا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا ہے اور اس طرح کی کوئی اور چیز ہے یا پھر کوئی مذہبی ایشو ہے کوئی عقائد و نظریات کا معاملہ ہے کوئی مطلب کہ وہ شرعی مسئلہ ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ پھر اچھا پھر بات کون کر رہا ہے نا ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر نہ دیکھا نہ پڑا بلکہ اس کو دیکھ کر بھی قرآن پر نہیں آتا اب اس کے سامنے واقعی مفتی اسلام موجود ہے اب وہ مفتی اسلام کو بولتا چلا جائے کہ نہیں ہے تمہیں کیا آتا ہے یار میں بتائے حالانکہ وہ مفتی اسلام اس بات کا بھی قائل ہوتے ہیں جو مفتی اسلام ہوتے ہیں نا صحیح طور پہ وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اس کو اس کے پروفیشن میں مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا مگر وہ چونکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اب یہاں ایک اور تقسیم نکلے گی ہے سلمان بھائی جی کہ میں کسی شخص سے ہی مطمئن نہیں ہوں نا تو اس کے حق ہونے کو بھی میں حق نہیں سمجھتا اللہ صحیح یہاں ایک نئی تقسیم آتی ہے ایک نئی ایس چیز ایس آتی دعوت ہے دعوت کہ یا اپنے آپ کو صرف صاحب رائے سمجھے اناب حق یہ جو ہے نا کہ حق ظاہر ہونے کے باوجود وہ حق مجھ سے ظاہر ہوا اور مجھے آپ اللہ اور آپ کو مطلب کہ میرے سے ہی پرابلم ہے اب آپ میری ہی بات کو اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں اس میں میں تو آپ کی تو وکٹ اڑ جائے گی صحیح اور آپ بولے یار اس کی بات کو تسلیم کرتے اس کی تو چائے چاندی ہو جائے گی اس کی تو واوا ہو جائے گی اس کی تو مطلب کہ وہ وٹ ہو جائے گی اور یہ تو وہ داغے نکل جائے گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا اب وہاں پر کیا کسی کا حسد آ رہا ہے کیا وہاں کسی کا بگز آ رہا ہے کیا وہاں کسی کا کینا آ رہا ہے یا وہاں خود آپ کا اپنا ذاتی تکبر آ رہا ہے اب وہ ساری سچویشن کے مطابق ہی پتا چلے گا کہ اس میں کون سے حرام کام کا حکم کس پر لگنے جا رہا ہے ٹھیک تو اب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ کیا وہ اس کی بات نہیں مانوں گا اگر یہی بات کوئی اور کہتا تو شاید وہ مان لیتا مگر اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اس کے سامنے والے سے الرجک ہوتی ہے سامنے والے سے ہوتا ہے یا اس کا کہیں بھی وہ کوئی مخالف بنا ہوا ہوتا ہے پروفیشنلی طور پر کوئی پروفیشنل جیلیسی ٹائپ کی ہو جاتی ہے یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہیں اس نے اس کے ساتھ اس کے زور میں کوئی زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے صحیح اور اس نے اپنے دل میں بیٹھا لیا تھا کہ یار آج صحیح نہیں ہے اور اپنے طور پر اس کو غلط ہی سمجھ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی صحیح بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی یار یہ بول رہے ہیں نا تو اس نے ماضی میں کام کیا اچھا ماضی میں باقی بندہ غلطی کرتا بھی ہے صحیح لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ وہ شاید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کا کوئی اس طرح کا ارشاد ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول دیتا ہے اللہ شیتان بھی ایک دفعہ جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول دیتا ہے تو مطلب ایک شخص کبھی آپ کے سامنے ہو گیا کہ یہ آدمی نے اللہ نے کہا سے کبھی جھوٹ بول دیا ہو ٹھیک ہے اعتماد جمتا مشکل ہے لیکن یہ بھی تو لازم نہیں نا کہ اس بار بھی یہ جھوٹی بول رہا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ بولو گے نہیں یہ بول رہا ہے اس لیے یہ غلط بول رہا ہوگا میں ہی صحیح ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ناظرین ہمارے مندری چند ناظرین جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں میں ان کو یہ مندی مشورہ ہمیشہ دوں گا کہ جب بھی کہیں ہم اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے یا کوئی بات چیت کرنی ہو تو اپنی آپ کو اس طرح لائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے میں میرے سمجھنے میں کہیں بھول ہو گئی ہو اور سامنے والا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار زیادہ پڑھا لکھا ہو زیادہ جاننے والا ہو تو اس کی بات اگر ہوگی تو میں تسلیم کر لوں گا اپنی ہی بات منوانے کے بجائے دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں آپ کی بھی ایک عزت بنے گی جس کو میں اگر ایک دوسری لینگویج میں بات کروں تو اپنی بات اپنی گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں رکھنا چاہیے کہ اگر ضرورت کے بعد آگے بھی جا سکے ضرورت کے بعد پیچھے بھی ہٹ سکے اور اپنی رائے کو ہی درست سمجھنا اس کی تو واقعی مذمت ہے خود رائے ہونا کہ میری رائے درست ہے اور چونکہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے میری رائے درست ہو سکتی ہے میرا منصب بڑا اس لیے میری رائے درست ہو سکتی ہے اور میرا مقام اور میری عہدہ بہت بڑا ہے میری شہرت بہت زیادہ ہے اس لیے میری ہی رائے درست ہوگی میں چونکہ والد ہوں اس لیے میری رائے درست ہوگی میں چونکہ ایک استاد ہوں اس لیے میری رائے درست ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات آپ کے سامنے جو ہو اس کی بھی رائے درست ہو سکتی ہے درست ہو سکتی ہے بڑے آدمی سے بھی کسی معاملے میں غور و تفکر کے اندر ایک بےتوجہ ہو سکتی ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ بےتوجہ ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کی بے توجہ ہی یعنی آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ نے کوئی بات بیان کر دی اگر سامنے توجہ دلائی تو آپ کیوں ڈٹے رہیں گے دیکھیں میرے آکا فاروق اعظم رضی <سؤال> اللہ عنہ اللہ کی ان پر کرو رحمت نازلوں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ <سؤال> <سؤال> وسلم فرمائے کہ اللہ تعالی نے فاروق کی زبان پر حق جاری عورت کے مہر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تو ایک عورت نے ہی آپ کو اس معاملے میں فرمایا کہ جب قرآن کے اسلام الدین ہمارے بارے میں کہ اللہ ہمیں خزانہ دیتا ہے اور عمر بنا کرتا ہے <سؤال> تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پر جمے رہنے کے بجائے جب اسلام و دین و قرآن و حدیث کی بات آپ سامنے آ تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ عورت اصلاح کی اللہ تو اس میں کیا حرج ہے है है کیا حرج ہے یہ تو اچھا اس واقعے نے ہمارے دل میں سعید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزمت و محبت کو اور بڑھایا نا اور اسلام و دین کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہمارے سامنے لا کر رکھانا مگر بات یہ بھی ہے میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ کو شاید لینے ہوں ہوگی ریکوس بھی لینے ہے اور ایک سوال ہاں میں معذرت کر میں تھوڑی سی بات کو اپنی پوری کر لوں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کے حق نہ ہونے کو بھی اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس ثابت کرنے کا جو انداز ہوگا وہ بھی حق پر ہونا لا ہک یعنی بعد اوقات آدمی کا ایٹی اور انداز اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو بھی قبول حق سے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا جی حق بات کا اظہار سرے دار کریں گے یہ جرم اگر جرم ہے سو بار دی بات یہ دی دیکھیے حق کا اظہار کرنا الگ ہے صحیح لیکن حق کے اظہار کرنے کا بھی ایک شرعی اصول ہے ٹھیک ہے آپ آپ مجھ سے بات حق کر رہے ہیں انداز نہ حق ہے مجھ سے حق بات کرتے ہو میری حق تلفی کرنے کا آپ کو کون سا حق تھا صحیح ٹھیک ہے نا تو وہ تھا نا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا بھائی میں تو منہ پر بھی بول دیتا ہوں بھائی بات حق کریں آپ حق بات کریں اب میرے غلط ہونے کو ثابت کریں نا صحیح. تو میرے غلط ہونے کو ثابت کرنے کا انداز تو غلط نہیں نہ ہوگا بھائی صحیح بات بھی درست کر ہوگی تو آپ کا انداز بھی تو درست بات جب ہے صحیح بات بیان ہو رہی ہوگی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہوگی تو سامنے والے کو برائی لگ رہا ہوگا اے نا میری غلطی بیان کر رہا ہے تو فرمائے حق والان مرا حق بات کہو چاہے سامنے والے کو کڑوی لگے چاہے ناحق طریقے سے کرو ایسا تو نہیں ہے نا اس پر, پر تو میں بات کرتا ہوں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے مفتی صاحب کے ساتھ بات ہو تو میں نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب بات کرنے کا یعنی حق بات پہنچانے کا کسی تک اس کی غلطی پہنچانے کا بھی تو کوئی ذریعہ تو طریقہ تو ہوگا نا تو وہ بات وہی ہے کہ وہ طریقہ تو درست ہوگا نا بات سمجھایا جائے گی نا ایک شخص بارگر رسالت میں حاضر ہو کر بدکاری کی اجازت مانگتا ہے, ہے صاحب کنام علیہ مرضوان کی کیفیت بدل جاتی ہے میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کتنی نرمی کے ساتھ کتنے پیار کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ کتنے دلائل کے ساتھ اللہ اور کتنی دیر بیٹھ کر میرے آقا اس کا اس کا زہن بنا رہے ہیں نا اس کے دلائل دے رہے ہیں پھر اس کو دعا سے بھی نواز رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو اس کے آگے اس کا باطل ہونا ظاہر ہوا اور نبی پاک کی وہ حق بات کتنی حق طریقے سے اس کے دل میں اتر گئے کہ جب تک زندہ رہا پھر اس طرف گیا ہی نہیں تو یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اہل علم کا کام ہے یہ اہل علم جو ہوتے نا جو واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کے جن کی زبان سے علم و حکمت کے دریا بہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم و حکمت اور دانائی جیسی نعمت ادا کی ہوں وہ جب اس طرح کی بات کرتے نا تو سلمان بھائی آپ کو یہ پتہ ہے کہ سامنے والا حق پر نہیں ہے اب اگر اس کو اس کے ناحق حق ہونے کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو خود آپ کی اپنی علمیت آپ کی اپنی حکمت آپ کی اپنی دانیں یا میٹر کرتی ہے صحیح بے شک کیونکہ آپ اس کو زدی نہیں بنائیں گے نا وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں مدینہ مدینہ مرحبا نگران شورا سے ایک سوال بھی میں نے کرنا ہے بہرحال سوال کرنے سے پہلے کچھ کالز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نگران شورا سے میری عرض یہ ہے کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے مثالی معاشرہ اور اس میں جو موضوع رکھا گیا ہے کہ میں صحیح ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا باپ کی نا فرمانی کرتا ہے اور اسے باپ بار بار سمجھائے کہ بیٹا نماز پڑھو یا اچھی کام کرو تو بیٹا کہے کہ یہ پاگل ہے میں صحیح ہوں مطلب کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو ابو کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو کیا بیٹا باپ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور بیٹا کہتا ہے میں صحیح ہوں تو ان دونوں میں سے صحیح کون ہے جو مطلب باپ اگر جیسا بھی ہو کیا ہر حق میں مطلب اگر باپ جیسا بھی ہو تو ہر حال میں اس کی فن برداری ضروری ہے کہ اگر باپ ظلم کرتے تو بیٹا کہتا ہے میں صحیح ہوں اور اگر بیٹا غلط کر تو باپ کہتے ہیں صحیح دیکھیے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے اسلام و دین کر رہا ہے بہت واضح طور پر اسلام و دین قرآن و حدیث یہ کر رہے ہیں اب آپ نے جو مثال دی اس پر والد کا ایک کریکٹر ہے بیٹے کا ایک کریکٹر ہے ٹھیک ہے دونوں کا ایک الگ الگ رول ہے ان دونوں کے کردار کو ان دونوں کے رول کو آپ اسلام و دین کی تعلیمات پر رکھے جہاں والی صاحب نماز کا کہہ رہے ہیں جہاں والد صاحب اس کو عبادت کا نیکی کا کہہ رہے ہیں وہاں والد صاحب صحیح ہیں اور بیٹا جو نہیں مان رہا اور نہ مان کے بھی کہتا ہے کہ میں غلط ہوں تو بیٹا غلط ہے یہ فیصلہ قرآن و حدیث اور اسلام و دین واضح طور پہ کر رہے ہیں جہاں والد صاحب ظلم کر رہے ہیں اور واقعی وہ ظلم ہے اور پھر ظلم کرنے کے بعد اگر باپ کہے کہ میں صحیح ہوں تو ڈیفینیٹلی اسلام و دین کہتا ہے کہ اگر تم ظلم کرتے ہو تم غلط ہی ہو نا تو وہاں والد غلط ہو گئے تو ایک ہی جہت پہ دیکھیں تو والد صاحب کو اسلام و دین صحیح بھی کہہ رہا ہے اور دوسرے دیکھیں تو اسلام و دین اسی والد صاحب کو غلط بھی کہہ رہا ہے تو آپ کا ایکشن کیا ہے آپ کر کیا رہیں آپ کا عمل کیا ہے آپ کی گفتگو کیا ہے اسی کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ میں صحیح ہوں یا میں صحیح نہیں ہوں ٹھیک ہے مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبارکاتہ محمد احتشام اختاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے آج کا موضوع میں صحیح ہوں اس کا ان ڈائریکٹلی مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے بندے غلط ہیں آج معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے ہر بندہ دوسرے کو ہر چیز کی ذمہ داری دے رہا ہے ہر بندہ دوسرے پر الزام ڈال رہا ہے اپنے آپ پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہر قسم کے گنا کا سلسلہ بدگمانیوں کا سلسلہ اسی بات سے چلتا ہے تو اس پر روشنی فرما دی السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھائی یہ ایک عجیب سا مرض ہے معاشرے کا جو آج ہمارا عنوان ہے نا میں نہیں کہتا کہ سو فیصد لوگ اس میں مبتلا مگر پھر بھی ایک تعداد اس میں مبتلا ہے خواہ وہ اپنی کسی بھی وجہ سے اس میں پھنس جاتی ہے کہ نہیں مطلب میں میں صحیح ہوں میں غلط نہیں ہوں اگر واقعی خود کو غلط ماننے کا جذبہ نصیب ہو جائے کہ جہاں جہاں میری غلطی میری غلطی میں مانوں گا یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں آج میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کو خواہ آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے یا نہیں ہے میں ایز دعوت اسلامی کا ایک مطلب کہ اسلامی بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک بات آس کرتا ہوں کہ بہت واضح سی بات ہے اور الحمدللہ اس پر برسوں سے ایک چیز ہے جو ذہن میں ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے میرے نزدیک مسائل کا حل خاص کر دو باتوں میں ہے اور بھی ہوتے ہوں گے حل میں اس کا نہیں کہتا مگر دو خاص کر دو باتوں میں وہ دو باتیں کیا ہیں یا غلطی مان یا غلط فہمی دور کر دو میں دو باتوں میں آپ اتنے اس میں بردبار بنے اور اتنے آپ اس میں نرم مزاج بنے اور حق قبول کرنے والے بنے کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو اس کی دو باتیں ہوں گی یعنی یہ ایک نزائی اور ایک ناراضی اور اس طرح کی صورتوں میں خاص طور پہ یہ بات میٹر کرتی ہے وہ دو باتیں ہوں گی یا تو اس نے جو آپ کو کہا خاؤ آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے یا وہ خو آپ کے کسی بھی اور معاملے سے تعلق رکھتی ہے تو جو اس نے کہا آپ کو یا تو وہ غلط ہے یا اس کی غلط فہمی ہے اے یا تو وہ غلط ہے تو اس کی غلط فہمی ہوئی یا آپ غلط ہیں تو اگر آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ آپ غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی مان لیں بغیر کسی کیلو کالو بہنسوں بھائی سے کہ اس میں آپ کی کوئی عزت نہیں جاتی حق تسلیم کرنا یہ بڑوں کا کام ہے یعنی یہ بڑا ضرور والا ہوتا ہے جو حق تسلیم کرتا ہے اور اگر وہ واقعی غلط فہمی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ مان لے کہ جی معذرت میری غلط فہمی تھی مجھے پتا نہیں تھا میں, میں سن سن کر آ اور اور یہ جی جی لگا کہ ایسا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بر ملا کہہ دے خواہ وہ لاؤڈلی کہہ دے سب کے سامنے کہہ دے تنائی میں جس جو اس کا ماحول ہے اس میں کہہ دے کہ ٹھیک ہے میری غلط فہمی تھی آپ نے میری غلط فہمی دور کر دی ہے بات اتنی کلیئر ہے اور میں خود اس بات کو میں آپ کو عرض کروں کہ اس سے آپ کی زندگی اور آپ کا گھر ایون کہ جو ہمارا موضوع مثالی معاشرہ ہمارا معاشرہ واقعی مثالی بن جائے جہاں حد درمی ختم ہو جائے ایند حق دم توڑ دے اسرار باطل دم توڑ دے سبحان اور, اور وہ جب قرآن و حدیث اور اسلام اور اس سے متعلق باتیں ہیں تو وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں میں آپ کو اگر اجازت دے تو میں بالکل بذات کر دیتا ہاں آپ کی سبحان اللہ میں کہنے والا تھا ان کی تعریفات بھی بیان کر دیں دیکھیے اناد حق جو ایک لفظ ہے جی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تعریف کیا ہے کسی دینی بات کو دروس جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا ایناد حق کہلاتا ہے ٹھیک ہے پیم آئےت کریمہ وغیرہ نقل کی گئی ہیں اور آگے اس کی بارے میں مزید تنبیہ کے طور پر لکھا گیا ہے کہ ایناد حق یعنی کسی دینی بات کو درست جاننے کے باوجود ہڈ دھرمی کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا نہایتی مضموم کبھی اور حرام فعل ہے اللہ نیس نیس حق دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب ہے سبب بھی ہے لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازمی ہے یہ ایک بات ہو گئی اسی طرح اسرار باطل یہ دو باتیں میں نے مطالعہ کیا تو مجھے موضوع سے کچھ مطابقت رکھتی ہوئی یہ دو چیزیں ملی ہیں اگرچہ یہ ہمارے عنوان کے ہر حصے پر یہ بات صادق آ جائے ضروری نہیں ہے مگر یہ بھی ایک چیز ہے جس کا ہمیں میں علم ہونا ضروری ہے اسرار باطل نصیحت قبول نہ کرنا صحیح اہل حق سے بگز رکھنا صحیح اور نہ حق یعنی باطل غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینا اللہ یا اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا یہ اسرار باطل کہلاتا ہے اور اس کے پھر ایک صفحے پر ہے کہ اسرارے باطل یعنی نصیحت قبول نہ کرنا اہلے حق سے بگز رکھنا اور نہ حق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی کبھی یعنی برا اور حرام پھیلے اس سے ہر مسلمان کو بچنا لازم ہوں ہوں ہے میری اس وضاحت کو آپ باطنی بیماریوں کی معلومات کے پیج نمبر 153 154 ون ففٹی اور ون ففٹی اے سوری یہ آپ آ, دیکھ سکتے ہیں ون ففٹی فور ون ففٹی اے ون ففٹی یہ سارے بات ون ففٹی سیون پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان اللہ تعالی اور یہ ون ففٹی تھری پر دیکھ سکتے ہیں تو ان یہ مضمون جو ہے یہ پھر اس کی اور کافی وضاحت ہے پھر حدیثیں بھی ہیں اور پھر اس میں آیت کریمہ بھی ہیں پھر اس کے اسباب بھی لکھے گئے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی لکھا گیا تو ظاہر ہے کہ پوری ایک پھر وہ موضوع بن جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اسباب آپ نے بیان کیے ہیں کہ میں صحیح ہوں اس میں جیسے اسرار باطل ہے یا اناد حق ہے یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے تو دوسروں کی بات کو سننے کی ہمت یا حوصلہ نہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کی بات کیسے سنوں میں خود بات کرنے والا ہوں میں لوگوں کو سمجھانے والا ہوں میں لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہوں میں لوگوں کو ورکشاپ دینے والا ہوں میں لوگوں کو آگے بڑھانے والا ہوں میں معلم ہوں میں دوسروں کی بات کیسے سنوں گا دیکھیں مجھے میں دعوت اسلامی کے حوالے سے جو ایک تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اور میری بات میں نہیں کہتا کہ صحیح ہی ہوگی مگر میرا بہت واسطہ پڑا ہے مشاورتوں کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے اور شکوا شکایت تو جناب بہت ساری چیزیں ہیں میرا کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے محسن بھائی اس پہ کچھ طبقے ہیں ہو سکتا ہمارے مندری چینل کے ناظرین میں سے ان میں سے یہ شاید اپنے اپنے لیے کچھ اپنے اپنے حصے کی چیز نکال لیں ایک طبقہ وہ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت تحمل مزاجی کے ساتھ سنتا ہے کیا وہ بات اس کی خلاف ہو رہی ہے یا جنرل ہو رہی ہے وہ یا تو وہ منصف کے طور پر ہے یا وہ فریق کے طور پر ہے دونوں صورتوں میں جب اس کو میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک تحمل مزاجی ہے برد ہے بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور بات اگرچہ سامنے والا غلط بھی کر رہا ہے جہریانہ انداز بھی ہے مگر اس کا ریپلائی دینے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا عالمانہ بڑا خاشی آنا ہے کیا تحقم نہیں ہے سبحان اللہ. آج والا ہے اور وہ لڑ نہیں رہا ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے عموماً ہوتے ہیں کہ وہ بلاسٹنگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کوئی بات کی یا نہیں کی پھاٹ کر کے ان کا دھماکہ ہوتا ہے اور پوری محفل کو جو ہے وہ اپنے آگے پیچھے کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ان کو چپ کر رہا نہیں یار آپ آپ دیکھیے کا شاید آپ کا واسطہ بڑا ہوگا ارے بھائی تم بات سنو, سنو تو صحیح بھائی نہیں سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں ارے آپ کیا بول لو بھائی ارے بھائی سنو تو صحیح میں آگے کیا بولو گے تم ابھی اتنا غلط میں کیا بول رہا ہوں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ کے بنے ہوئے اور بعض وہ کہ جو یہ ذہن لے کر ہیں کہ ہم سمجھنے نہیں آئے ہم سمجھانے آئے ٹھیک ہے اب جو ایسا ذہن لے کر آتا ہے نا سلمان بھائی کے جو کہ میں آج سمجھا کر ہی واپس جاؤں گا تو پھر اس سے اس, اس سے عموماً کوئی آ, حاصل گفتگو نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کے اندر سے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکالے گا اور آپ یہاں جاؤ گے تو وہ وہاں چلا جائے گا اب یہاں جاؤ گے وہاں جائے گا اس کو بھائی جواب تو نہیں پہلے آپ اس کا جواب دو جب جواب دینے بیٹھیں گے بولے گا نہیں نہیں یہ نہیں اس کا بھی جواب دو ارے بھائی تو ون بائے ون چلو یار ون بائی ون چلو تو ایسے لوگ عموماً ان کے سامنے کتنا ہی باتوں کا حق رکھ دیا جائے کتنی ہی واضح بات کی جائے کتنی لاجیکلی بات کی جائے اچھا بغیر کسی نتیجے پر وہ بات ختم بھی ہو جائے گی نا باہر جا کر اس نے ایک بات کی ہے کوئی مان سننے کی تیاری نہیں ہے تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے میں نے تو بہت کیا نہیں بھائی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے اب اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے نا یہ اگر ہے مدنی چینل پر اور دیکھو سن رہے ہیں تو اگر ایسی عادت وجوہ بھی ہے تو مجھے بھی بدلنا چاہیے اگر ایسی عادت سننے دیکھنے والوں میں تو ان کو بھی بدلنا چاہیے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو جو بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اور بڑی بردباری کے ساتھ بیٹھ کر جس نے سنا سوچا اور بڑا نپا اور علمی حوالے سے اس نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا اور کئی ضد بیس نہیں کی اور وہ سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے مانو تو ٹھیک ہے نہ مانو تو ٹھیک ہے میری تو بات یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس کی معاشرے میں اور اس طبقے میں بڑی عزت ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے فیصلہ کچھ بھی نکلاؤ یار آدمی یہ صحیح تو یہاں آپ ماشاءاللہ تنظیمی حوالے سے آپ نے گفتگو ایک سوال تنظیمی اونلی تو بہت فیملی اور معاشرتی ایشوز میں بہت ساری میں نے تنظیمی پہلو سے لیا ہے تو ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں دعوت اسلامی کے حوالے سے جیسے مدنی مشورے ہوتے ہیں اب مدنی مشوروں میں ایک بات کہی جا رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں جو رائے دے رہا ہوں یا جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور یہ فیصلہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے مگر اس کے باوجود اکثریت رائے سے فیصلہ دوسرا ہو جاتا ہے اس وقت میری اپنی فیلنگ کیا ہونی چاہیے اور کیا میں بعد میں جا کر پھر یہ کہوں یار تھا تو میں سے مگر فیصلہ کچھ تو دیکھے دوسری بات ہو گئی کہ ہمارے عموماً اکثریت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے آپ کی رائے دیکھیں مشورے کا مقصد بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مختلف رائے جمع ہو جائیں آپ کی رائے الگ ہے میری مشورہ پھر کس چیز کا نام ہے آپ کی سوچ الگ ہے آپ کا سوچنے سمجھنے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے اور کیوں نہ ہو بھائی بھائی آپ نے گھر بنایا آپ کے گھر کا رنگ جو آپ کو پسند آیا مجھے پسند نہیں ہے میرے گھر کا رنگ مجھے پسند ہے آپ کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تینوں چپل لینے کے لیے چلے جائیں تو ہم تینوں کی پسند الگ الگ ہوگی یہ الگ بات ہے میں کہوں گا یار بھائی آپ کو اچھے لگ رہے ہیں عمران تم لے لو تو لوگ نہیں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ چیز آپ پر اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ میری مجھے نہیں گی یہ ہے بالکل آپ چشمے کی فریم لینے جائیں آپ کی پسند الگ میری پسند الگ آپ کی پسند الگ جب ہماری پسند الگ الگ ہیں تو جب ہم ایک مشورہ کرنے بیٹھیں گے تو ہماری رائے الگ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی ایک ہی بھائی آپ کے میرے نمبر بھی سیم کہ پھر بھی ہمارے فریم لینے کا انداز الگ ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی پیر پر اپنے کسی بڑے پر ہم اتنی محبت کریں کہ اس کی ہی پسند ہماری پسند ہو جاتی ہے جیسے ہم آپ امل سنت کے لیے ہم سوچتے ہیں وہ مطلب وہ ماضی میں ہمیں وہ چیز پسند تھی یا نہ تھی مگر <subtitles> چونکہ ہم نے اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہم نے اس کو پہنتے ہوئے دیکھا جیسے وہ حضرت انسہانوں کا ارشاد ہے کہ جب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لوکی شریف کا وہ جو تھا معاملہ دیکھا ہے مجھے لوکی پسند ہے اس طرح کا ارشاد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ لوکی تلاش فرما رہے تھے تو وہ مطلب کہ وہ اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقید و محبت مسلمان کو وہ بھی صاحبی ہوں تو ان کی تو بات کچھ اور ہے تو وہ ایک ہوتا ہے کہ جناب پہلے وہ چیز نہ مجھے کھانے میں پسند تھی آج جب سے پیر مرشید کو دیکھا کھاتے ہوئے وہ چیز پسند ہو گئی پہلے وہ چیزیں مطلب کہ وہ معاملات پسند نہیں تھے جب سے پیر و مرشید کو اس معاملات میں دیکھا تو اپنے کو معاملات پسند آنے لگ گئے تو یہ ہوتی ہے ایک عقیدت ایک محبت اور ایک چاہت کا ایک الگ فیکٹر لیکن پرسنلی طور پر ایک چیز آپ اور ہم جب بیٹھیں گے اور ایک دوسری طرف میں یہ جاؤں کہ اگر ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس سے آپ اس کی دور اندیشی کا اس کی علمیت کا اس کی روحانیت کا اور اس کی دیگر چیزوں کے اگر آپ قلبی طور پر قائل ہیں تو آپ کی رائے کچھ بھی ہو آپ آفٹر خود کو یہ سمجھائیں گے کہ یار میں یا غلط ہو سکتا ہوں صحیح مگر یار ان کی رائے غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ان کے بارے میں آپ کا ایک تصور ہے وہاں وہاں آپ خود کو صحیح بھی نہیں سمجھتے جی جی. وہاں خود کو غلط ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ صحیح ہے کیونکہ یہ میرے پیر ہیں یہ میرے فلاں بزرگ ہیں ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ان کی علمت مجھ سے زیادہ ان کی روحانیت مجھ سے زیادہ ان کا تقوی مجھ سے زیادہ اور ان کی معرفت کی تو ہی کچھ ہو رہے ہیں یہ میں جرل پر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح بعض اوقات بیٹا باپ سے بھی اسی قدر اس کی چاہت و وابستگی ہوتی ہے اور وہاں وہ خود کو درست نہیں کہتا بولے والی صاحب بھی صحیح, صحیح ہوں گے یار میری میرا تجربہ کتنا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو مشورہ جب بھی ہم کرتے ہیں نا تو اس میں رائے جدا ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بازوں کی رائے سے ملتے ملتے ملتے ملتے ایک پہلو جو ہے نا وہ اجاگر ہوتا ہے پھر اس پر بھی میجورٹی عموماً جمع ہو جاتی کہ نہیں یار بات تو یہی درست ہے بات تو یہی درست ہے پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ دو تین اس میں کہیں کہ نہیں یار ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا البتہ آپ سب مل کر جب کہہ رہے ہیں تو اکثریت رائے پر ہی ایک فیصلہ ہوگا اب ان کو چاہیے کہ اس رائے پر ہی آ جائیں اور آ جانے سے ہے کہ اب جو فیصلہ ہوا ہے نہ اسی کو قبول کر کے اور اسے پروپر طریقے سے امپلیمنٹ کروانا جینا تو جب بات میں غلط ثابت ہو جائے وہ فیصلہ تو پھر بعد میں بولے نا ہاں میں نے کہا تھا نا میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت ہی مان لیتے اس وقت مان لیتے تو آج یہ پریشانی نہ اٹھانی تجربہ کیا اور اتنا وقت ضائع کیا ایسے لوگوں کو ٹیم ورک کا تجربہ نہیں ہوتا ایسے لوگ ورکنگ ریلیشن شپ کی الف با بھی نہیں جانتے صحیح. کہ ورکنگ ریلیشن شپ کس شے کا نام ہے یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ کام غلط ہو جائے نا تب بھی کسی کو شرمندگی نہیں ہو کسی ایک مور الزام ٹھہرے گا ہی نہیں آ بھائی مل جل مل کر کا کام کیا تھا صحیح. اور یہ کب لازم تھا کہ آپ کی بات مانتے تب ٹھیک ہو جاتا صحیح. ہو سکتا ہے کہ اخسیت کی بات مانی نہ تو کم نقصان واد کی بات مانتے تو پورا تازی وہ کیا کہتے ہیں کہ پورا جازی ڈوب جاتا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا بھائی ٹھیک ہے مجافر کال ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عقیل شریف تاری راوٹ پنڈی سے آج کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل سالی معاشرہ میں بہت ہی پیارا موضوع ہے میں صحیح ہوں غور کریں تو ہر فرد ہی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں اس لیے میری رشتہ داروں کے ساتھ نہیں لگتی میں صحیح ہوں اس لیے میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا میں صحیح ہوں اس لیے میری کوئی نہیں سنتا میں صحیح بات کرتا ہوں اسی لیے میری کسی کے ساتھ لگتی نہیں لگتی مطلب بنتی نہیں ہے لگتی تو وہ دوسرا ہو جاتا ہے مگر یہاں تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں ایک جملے میں کہ ہاں واقع میں یہاں صحیح نہیں تھا وہ یہ تھا کہ معاشرے کا ہر فرد ہی ہر فرد کا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسے افراد ہیں معاشرے میں کہ جو منکسر المزاج ہوتے ہیں اللہ نے ان کو آجزی اور توازو کی عظیم نعمت عطا کی بھی ہوتی ہے وہ اس بات کو بالکل نہیں کہتے کہ میں ہر وقت یا ہر بات میں صحیح ہوں وہ اتنا دور کہہ دیں گے کہ میرے نزدیک یہ ہے آپ دیکھ لیجئے کیا درست ہے चीज़. جیسے لوگ ہیں ہم نے دی... ہم جانتے ہیں ایسے خود ہمارے پیرو و مرشید اس میں شامل ہے ہر مدری مذاکرے سے پہلے فرماتے ہیں اگر مجھے غلطی کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائیں کرتا بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ ریویو کرتا پائے ہوتا ہی رہتا ہے سلحان اللہ سلحان اللہ جی مزید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 میں مرکز لہلیا لاہور سے بات کر رہا ہوں آپ کا پروگرام میں کہی ہوں بہت ہی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات پر ایسے ایسے رول لاگو کر دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں اور جب وہ کوئی اپنا مشورہ دیتے ہیں تو آپ لبیک کا ذہن دیتے ہیں آپ لبیک کہیں جیسے بھی رول ہیں آپ ان کو مانیں جیسے چھتی آ جانا تو وہ نہ دینا یا اپنی مرضی کا ٹائم لاگو کر دینا اور اس میں اپنے امپلائی کی مجبوریوں کو نہ سمجھنا تو اس حوالے سے آپ کا یہ کہنا کہ ہم صحیح ہیں یہ کیسا ہے جزاک اللہ خیجا یہ کمپنی کی آپ نے جیسے بات کی ایک جنرل آفس کمپنی فیکٹری دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں مالک ہے نا مالک یا جو بھی کمپنی اتورائزڈ ہے اونر ہوتا ہے دیکھیں بعض اوقات اس کے فیصلے اس کمپنی یا اس سسٹم کے مفاد میں ہوتے ہیں اور وہ پرسنل بینیفٹس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی میرے پرسنل بینیفٹ ختم ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کمپنی کا فائدہ یہ فائدہ فلاں کام میں ہوتا ہے لیکن چند کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہم تو پھنس جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ سب کے مفادات کو پیش نظر رکھنا اس میں اور ایک کمپنی کے مفادات کو پیش نظر رکھنا اس میں فرق ہے تو اگرچہ خیرخوائی کا جذبہ ہونا چاہیے اور بہت سارا غور و خوص کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کسی کا تلفی نہ ہو لیکن کیا اس طرح کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کو شریعت منع کرتی ہے دین منع کرتا ہے اگر کوئی کمپنی ناجائز کرتی ہے جیروں کے لیے ناجائز کرتی ہے ملازمین کے لیے ناجائز کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یار یہ آپ نے ناجائز کام کیا غلط کام کیا اور اس کو آپ ختم کریں لیکن اب وہ ایک مبع کام ہے ایک نارمل سا کام ہے جو ایک مالی فائدے کے اوپر یا کمپنی کے فائدے کے اوپر میٹر کرتا ہے اور وہ مطلب کے سب لے کر چلتا ہے اور کئی لوگ متفق بھی ہوتے ہیں کئی لوگ غیر متفق ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے عموماً فیکٹری کے اندر تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ اگر ناحق ان معنوں کا رہے کہ اگر وہ مطلب ناجائز ہے اسلام و دین کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے تو اس کو تو نہیں مطلب کہ وہ انڈوز کیا جائے گا اس کو تو نہیں مانا جائے گا لیکن اب وہ ایک جنرل ہے اور ایک کمپنی کا اصول ہے اور کمپنی اپنے اپنی اصولوں کے تحت اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ اگر سمجھانے بیٹھیں گے ہم جیسے آدمی بھی سمجھانے جائے گا تو اس نے بہت پیاری سی بات یہ کر دینی ہے کہ اردو ناجائز ہے آپ بولو گے بھائی ناجائز تو نہیں ہے وہ جب ناجائز نہیں ہے تو پھر اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں تو ہمیں کر لینے دیں ڈیفینے وہاں کو جواب نہیں بن سکے گا ٹھیک ہے نا البتہ دین النسیح دین خیر خائی کا نام ہے یہ پہلو ہر ایک کے پیشے نظر ہونا چاہیے مدینہ مرحبہ جی سلسلہ اپنا خالی معاشیہ کے بارے میں نگران <میدران> شورا سے ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی عورت یہ کوئی اپنا غیر محرم ہے اس کو وہ منہ بولا بھائی کیا لگتی ہے یا بیٹا کیا لگتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح ان سے ملنا ان سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے اور وہ کہتی میری تو نیت صحیح ہے میں ایسے ہی ہوں تو میں میرے ذہن کے بات نہیں آئے تو میں نے اس کو بیٹا کہا ہوا ہوں میرا بیٹے جیسا ہے یا میرے بھائیوں جیسا ہے دیکھیے یہاں نیت کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام و دین کیا کہہ رہا ہے اس طرح مطلب کہ اجنبی مردوں کو یا جنبی عورتوں کو بھائی بیٹا باپ بیٹی اور ماں جیسا بنا لینا یوں جنرلی طور پر ہے میں عام کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ اگر رہا بھائی بہنوں کے نام پر جبکہ کوئی مطلب کہ واقعی نہ بھائی ہے نہ بہن ہے مو بولا بھائی مو بولا بہن بنا کر اس طرح بات چیت کریں گے آپ بولو گے میری نیت کچھ نہیں ہے تو بھائی تو صرف بھائی بناتے رہو بہن بنانے کی کیا ضرورت ہے <سؤال> بہن کو بھائی بنا سارے بھائی بناتے رہے کیا منائے مرد ختم ہو گئے کیا کیا بول رہے لڑکیوں کا بہنیں بناتے پھریں گے آپ وہ بہنیں بناتی رہے سے کس نے منایا گیا یہ میری بہن جیسی ہے میری بہن. یہ میری یہ بہن ہے یہ میری منہ بولی بہن ہے بنائے مو بولی بہن جتنی بنانی ہے آپ کو وہ بنائے جتنے منہ بولے بھائی بنانے تو بیٹی بنائے یہ منہ میری منہ بولی ماں ہے یاد روتے بولنے کا یہ منہ یہ میرا منہ میرا میرا منہ بولا باپ ہے یا میری منہ بولی بیٹی ہو بنا ہے میرا منہ بولا بیٹا ہے مرد مرد میں کیوں نہیں رہتے عورت عورت میں کیوں نہیں رہتے یہ سارے مطلب کہ نیتیں آپ کو یہ مرد اور عورت جو اجنبی اسی میں کیوں یاد آتے ہیں اور وہ بھی جو میں نے پہلو بیان کیا وہاں بھی نیتوں کا بھی دیکھا جائے گا اگر وہاں بھی اگر نیتوں میں فساد ہے بھائی بنا کر تو وہ بیٹا بنا کر کچھ اور بنا کر اگر اللہ نہ کرے کوئی فاصد نیت ہے کوئی بات تو ہے وہاں بھی اس کی بھی مزمت کی جائے گی گندی نیت ہاں کوئی بھی مطلب اس طرح کی چیز ہے وہ بھی وہاں بھی مزمت کی جائے گی چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو تو یہ تو کوئی بے نہیں ہے کہ جناب میری نیت یہ نہیں ہے تو نیت نہیں ہوتی شریعت کا حکم کیا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا آپ کو بولے یار تم, تم میری بیٹی جیسی ہو اس کی بیٹی جیسی بنا کر سامنے بیٹھا کر بات کر رہا ہے تو بھائی تو بیٹی بیٹی جیسی کیوں تم کو نظر آئے بھائی کوئی بیٹا جیسا کیوں نہیں نظر آیا آپ بتاؤ نا بھائی اس کو کیا ہے آپ کو ایک لڑکی بے پردہ لڑکی ہی کیوں مطلب کہ بیٹی بنانے کی سو دو بی, بیٹی بنانے کی سوچ ہے اس کو بیٹی بنا کر آپ نے سامنے رکھ لیا کوئی بیٹا بنا کر بھی تو سامنے رکھتا تھا یہ میرے بیٹے جیسا ہے یہ میرا بھائی جیسا ہے یار منہ بولا بھائی ہے ایسا کیوں نہیں کیا ایسا نہیں تو بتائیے کون سی نیت کا یہاں پر آپ مطلب کے بیان کر رہے ہیں منگ سے کہ میری نیت یہ ہے یہ اجنبی عورتوں سے اجنبی مردوں سے ملنے میں ہی یہ مطلب آپ بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے ذات سدور اس کی شان ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے تو یہ اس طرح مطلب کہ خود کو دھوکہ نہ دے اور مطلب کہ میری بیٹی جیسی ہے تو یہ میرا بیٹا جیسا ہے تو یہ میری بہن جیسی ہے وٹ ڈو یو مین فور بہن جیسی بہن تو نہیں ہے نا بیٹی جیسی ہے بیٹی تو نہیں ہے نا بیٹے جیسا ہے بیٹا تو نہیں ہے نا تو یہ جو جیسا ہے نا جیسا یہ جیسے کی دیوار کھڑی ہے اسی دیوار کا مطلب کہ لحاظ رکھ لو بھائی تو یہ نہ کرے اس طرح محبا. جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا شعرا کی بار کا میں عرضی کا یہ شاید فرما ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا میں عید کی نماز نہیں پڑھتا لیکن میں مولانا سے بہتر ہوں وہ تو مولانا یوں کرتے ہیں وہ داڑھی رکھ کے تو گیا اس کا یوں کرتے ہیں داڑھی رکھ کے یوں کرتے ہیں داڑھی نہیں ہے لیکن میں غلط کام تو نہیں کر رہا اس کو ایسا کہنا کیسا کیا وہ صحیح ہے داڑھی نہ رکھنا خود غلط کام ہے داڑھی پوری داڑھی مٹھی نہ رکھنا خود یہ غلط کام ہے اور یہ اسلام کے جو اصول ہیں کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا جھوڑ بھی نہیں بولنا بدکاری بھی نہیں کرنا شراب بھی نہیں پینا اسی طرح ایک حکم یہ کہ تم نے داڑھی بھی نہیں منڈانا تو داڑھی والا ہونا یا نہ ہونا اس سے بحث نہیں ہے بحث ہوئے کہ وہ عمل کیا کرتا ہے مسلمان تو ہوتا ہے داڑھی والا بھائی ایک مسلمان کامل مومن کا ایک فیل یہ ہے کہ وہ داڑھی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک گنا ہے داڑھی منڈانا اور ایک مٹی سے گٹانا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو یہ تو ایک الگ فیل ہے اب کوئی اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی اسی چیز کرتا ہے تو وہ, ایک ٹھیک ہے کہ وہ کہا جائے گا یار یہ مذہبی ہو کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں کر لیکن وہ مذہبی نظر آیا نہ نظر آئے خود کلیما جو ہم نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی پہلی والی وسلم یہ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں کے ساتھ ہے کہ ہم ہم اس بات پر ایمان لائیں نا اللہ ایک ہے اللہ کے سے کوئی عبادت کے لائق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اب کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا تعلیمات پر عمل کرتے یہ ایک یہ بھی ایک سمجھے کہ خود کو دھوکہ دینا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں تو یہ داڑھی والا تو اور کرتا ہے تو آپ کیا کیا کرتے ہو اس کا کس کو تو ان چیزوں میں بحث کرنے کے بجائے داڑھی والا ہو اس کو بھی شریعت و اسلام و دین کی پابندی لازم ہے بغیر داڑھی والا ہے اس کو بھی اسلام و دین کی شریعت کی اکام کی پابندی لازم ہے اب دونوں میں سے اگر برابر برابر کی حق تلف کر رہے تو غلط کر رہے ہیں تو پھر وہ داڑھی رکھ کر ایک حکم پر تو عمل کر رہا ہے نا تم تو داڑھی منڈا کر اس سے ایک حکم زیادہ پر میں غلط کر رہے ہو نا اللہ محفوظ فرمائے اللہ یہاں ایک اور بات بھی نگرانی شورا کی موجودگی میں میں سجیسٹ کروں گا حضور اگر اس پر جس طرح انہوں نے کہا کہ مولانا جو علماء طبقہ ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی نگیٹو بات جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کو امیر اسکنت کی مایا ناز تصنیف کفیہ قدیمات کے بارے میں سوال جواب بھی پڑھ لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء جو ہیں ان کی توہین یا ان کی تنقید یا اس طرح کا ان کے ساتھ گفتگو کا انداز جو ہے وہ اپنانا یہ کہیں ایمان یہ سرحدوں کو ہاں یہ تو واقعی پڑھنا چاہیے اور اس میں تو بعض صورتیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں ایمان برباد کرنے لے جاتی ہیں بعض گناہ اور حرام بالکل سری کی طرف لے کے جاتی ہیں تو یہ تو پڑھنا چاہیے اور جب ایک میں تو یہ عرض کروں گا جب ایک واقعی ایک عالم دین دین کا عالم اور ایک مفتی اور اس طرح کاشی کا کے رسول اگر آپ تک کوئی دین اور اسلام کی بات پہنچاتا ہے اور آپ اس میں مطلب کہ آپ کے علم میں نہیں تھی تو بات آپ کے علم میں نہیں تھی بات تو نہیں نہیں تھی نا آپ کے علم میں نہ ہونا اور آج پتہ چلنا یہ اس بات کے نئے ہونے کی تو دلیل نہیں ہے نا صحیح کئی ایسی باتیں جو آپ کے علم میں نہیں ہوتی بھائی کئی ایسی بیماری جن کا علاج آپ کے علم نہیں ہوتا علاج تو بہت پرانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں اگر کوئی اس طرح کوئی مذہبی شخص آ کر آپ کے سامنے ایک علم کی اسلام و دین کی بات کرتا ہے تو اس سے لڑنے ادنے کے بجائے آپ ایک زندگی میں سنانے کہاں سے لے کر آئے وہ قرآن کی آئے پر کے بیان کر رہا ہے حدیث پر کے بیان کر رہا ہے اور ایک اتھینٹیکٹ کتابوں سے اگر آپ کو کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس سے لڑنے اڑنے کے بجائے غلطی ماننے میں ہی عافیت ہے اور بلا وجہ خود کو اس بات پر اڑی رکھنا کہ جناب میں صحیح ہوں یہ yes, خود ہی صحیح نہیں ہے مدینہ مدینہ بڑا زبردست اور بیلنس جواب آپ نے دیا ہے میسیجز کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو کھٹ پٹ ہوتی ہے اور م, جو ماحول خراب ہوتا ہے جو جھگڑا ہوتا ہے اس کا بھی شاید ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں جیسے مثال کے طور پر دو بہنیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں تو ایک بہن سمجھ رہی ہے میں صحیح ہوں دوسری بہن سمجھ رہی ہے میں صحیح ہوں دو بھائی آپس میں کسی بات پر چپ کل کی ہو گئی آپس میں جھگڑا ہے یا فساد ہے تو ایک بھائی سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں دوسرا بھائی سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں یوں ہی اگر جو ہے میاں بیوی بی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو بیوی بی سمجھتی ہے میں صحیح ہوں میں رائٹ پر ہوں اور شوہر سمجھتا ہے میں صحیح ہوں میں رائٹ پر ہوں ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ جھگڑا ختم ہو جائے اگر واقعی جھگڑا ختم ہی کرنا ہے جی تو صحیح غلط ہونے کے مطلب ہار اور جیت کے فیصلے کی طرف نہ جائے اللہ کہ میں جیتوں گا تبھی فیصلہ ختم ہوگا انانیت کی کیسے کہ آ... سلمان بھائی فیملی میٹر ہے نا یہ کوئی کھیل کا یا کھیل یہ میچ نہیں ہے صحیح فیملی میٹر ہوتا ہے نا فیملی یہ میچ نہیں میاں بیوی بی کوئی دو فریق نہیں ہے کہ جو ہار جیت سے اپنی تسکین پائیں گے جب دو ٹیمیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں نا تو تسکین ہار جیت کے ساتھ ہوتی ہے یا ہم دو ٹیم تھوڑی ہیں میاں بیوی کو دو ٹیم ہے ہی نہیں وہ تو دو ایک ہیں میاں بیوی ایک فیملی ممبر ہیں دو بہنیں ایک ہیں دو بھائی ایک ہیں ان میں مطلب کہ یہ چیز کیسے آگئی کہ میں جیتوں گا تبھی مجھے تسکین ہوگی یہاں تو محبت تو یہ ہے کہ وہ جیت جائے تو مجھے اچھا لگے کسی کو نیچا دکھا کر میں اگر اونچا ہوتا ہوں تو یار ایسا اونچا ہونا کس کام کا کہ میرا بھائی نیچا ہو گیا یہ باتیں اور یا والی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کیسے مطلب ہم جیسے دنیا دار لوگ ہمارے ہمارا تو ذہن نہیں بنتا نا جی کیسے آپ کا پورا محلہ ہے جانتا ہے برادری میں میٹر ہے ہمارا وہ برادری تک بات پہنچی ہوئی ہے اور یہ وہ سارا ہم اب اسٹیپ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں گے یا سیٹ بیک کرتے ہیں تو یہ تو سارا مطلب ادھر کا کچرا ہو جائے گا اس میں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ذرا کیمرے سے آپ کو واضح کرنا پڑے گا جی یہ کیمرہ قریب لے یہ مثال شاید پہلے بھی بتائی گئی یہ میں ایک لائن کھینچ رہا ہوں ٹھیک ہے وائٹ کا نظر نہیں آئے گی اب وہ وائٹ کا ایشو ہے شاید اچھا ٹھیک ہے یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اس لائن کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے اس کو چھڑے بغیر کہ یہ لائن چھوٹی ہو جائے کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں میں نے دوسری لائن کھینچ تھی بڑی اب یہ لائن چھوٹی ہو گئی یہ بڑی ہو گئی ہے صحیح میں کسی کو چھوٹا کرنے میں محنت کرنے کے بجائے خود کو بڑا کر لوں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے سبحان اللہ کیا خود کو بڑا اپنا شملہ اونچا رکھ رہے ہیں سامنے والے کو نیچے دکھانے کا نہیں مطلب یہ تو نہیں ہے یعنی کسی کی بےزتی کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی عزت کا مقام بڑھا دانا یہ درست نہیں ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بےزت کر کے یعنی ان کو ضلیل کر کے جی ان کی مت سمجھے بے عزتی کے لاشوں پر کھڑے ہوتے ہیں آئے آئے آئے آئے آئے اور ان کی بے عزتی کے لاشوں پر کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کرتے ہیں اللہ اللہ رب اور بتا دیکھو میں کتنا اوپر نظر آتا ہوں ارے بھائی تم نیچے دیکھو تم نے کتنے لوگوں کو بے عزت کر کے اپنی اس عزت کے مقام کو بنانے کوشش کی ہے آئے آئے یہ عزت تمہاری کس کام کی جس میں مسلمانوں کی بے عزتی کے جنازے ہیں اللہ اکبر یہ کسی کام کی نہیں ہوتی اللہ کال uh, شامل کرتے ہیں صلی صل اللہ علیہ میں رضوان احمد بات ہوں لاہور سے میں یہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے تھوڑا عرصہ ہوا ہے اور مجھے اس سے کافی میں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور یہ ہماری ایک خالق ہے انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا تو جب سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کافی ہم برکتیں اور سعادتیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں آج کا یہ جو موضوع ہے میں صحیح ہوں یہ بہت اچھا موضوع ہے اور حضرت صاحب بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور کافی جو ہے نا اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو عطا فرمائے شکریہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے کال بھی کی اور پیغام دیا اور ہمارے سلسلے کو ہمارے چینل کو پسند کیا اور آپ نے جب اسے سیکھا ہے تو مشورہ یہی یہ ہے اس کی دعوت کو عام کرے تاکہ اور بھی نہ دیکھنے والے دیکھیں تو انشاءاللہ انہیں بھی فوائد حاصل ہوں گے دیکھیں اس یہ جو ٹاپک تو ہمارا چل رہا ہے اس کا میں حل کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں سلمان حل آجز ہے میں غور کیا اس پر اس کا حل آجیزی ہے آجزی یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے تکبر یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ گھٹیا ہے صحیح. تو یہ جو آجیزی ہے نا ان کے ساری توازو خود کو چھوٹا سمجھنا نیچا بلے ٹھیک آپ تعلیمی ہی یافتہ ہیں لیکن آپ سے مسٹیک ممکن ہے صحیح. آپ بڑے منصب کے مالک ہیں بٹ آپ سے مسٹیک ممکن ہے آپ کے پاس دولت ہے یا آپ کا جو بھی مطلب سٹیٹس ہے لیکن آپ سے مسٹیک ممکن ہے اور ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا لہذا ایسے میں اپنی طبیعت میں آجزیہ انکساری ہونی چاہیے اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے یہ بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ آجزی کی بات کر رہے ہیں خود کو جھکا لینے کی بات کر رہے ہیں خود کو چھوٹا کر لینے کی بات کر رہے ہیں اس سے احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا ہمارے اندر آجزی اور تواز جس واقعی آجزی اور تواز اور اختیار کیا اللہ تعالیٰ سے بلندی طا فرماؤ ہمارے آکا کا ارشاد نے اللہ کے لیے کی اللہ تعالیٰ سے بلندی اطا فرما سبحان دا. دا. دا صد تسول اللہ آتا اور آنکھ کو دیکھا ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ جو آجیزی کرے گا آجیزی نصیب ہونی چاہیے کیا بات گھمنڈی تکبر اور اپنی خود پسندی عجوب اور اپنی واہ اور میں ہی درست ہوں جی اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے جی کے لیے مزید مطلب کہ وہ ہر دھرمیوں کا مظاہرہ کرنا ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوا کرتی میں کیا فرما رہے ہیں جملہ آج والا ہوتا ہے لیکن اس میں آج ہوتی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو کہنا بھائی تم لنگ جا سا ٹھہرے یعنی آپ آپ گزر جائیں سادی تو ٹھہرے <laughs> یا یوں بول ہاں بھائی آپ کر لیں آپ نہ پیچھے جا جائیں آپ کر لیں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں یہ جو انداز ہوتا ہے بات سامنے والے کو تو پریفرنس دے رہے ہیں یا اس کو تو آگے لا رہے ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک اور معاملہ بھی ہے پھول کے ساتھ کانٹا بھی آ رہا ہے بوجھ بھی رکھتے ہیں سامنے والے کو یہاں پیفرنس نہیں دی جا رہی ہے اس سے بےزاری ظاہر کی جا رہی ہے آپ کے جو آپ کا خود اپنی جو باڈی لینگویج تھی نا اس میں مطلب سامنے والے کو بیزاری ظاہر کی جا رہی ہے تو یہاں آجزی ہے کدھر آجزی واقعی اگر اللہ کے لیے آجزی ہوئی نا سلمان بھائی تو میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب اچھے کا نتیجہ برا نکل ہی نہیں سکتا کیا بات یہ تو مطلب کوئی کوئی بے وقوف ہوگا سردار ہوگا جو میری اس بات کا کرے گا اچھے کا نتیجہ برا نکل ہی نہیں سکتا اور برے کا نتیجہ اچھا نکل ہی نہیں سکتا سخان سخان اللہ سخان اللہ اتنی اللہ دو دو چار والی بات ہے بات اور اتنی لاجک جی ہے جی اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے کہ برا کر رہے ہیں اب اگر آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا کرے گا برا کر رہے ہیں تو اپنے رب سے دعا کرے گا یہ دعا تو ہے ہی اچھی اچھی اور اپنے رب سے آجیزی اور سوال کرے کہ میرے معام میں تو رحمت کی نظر فرما عمید اور عمید واقعی عمید میں آپ کو آج مدنی چینل کے ذریعے میں ہی درست ہوں I am always right. It's wrong. My boss is always right It's wrong کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے بلکہ بعض لوگ ایسے بدل کو گھا کا عجیب جنو سوار ہوتا ہے کہ customer is always right یہ لکھ کر بھی لگا دیتے ہیں یہ سب ایک سمجھے ہماری آپس کی بولی جانے والی ایک بولیاں ہیں جن کے غلط ہونے کے اتنے چانسز ہے کہ میں وہ کیا بتاؤں بٹ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ درست ہی ہے بے رسول پاک صلی اللہ علیہ علی فرمان یہ درست ہی ہے اور یہ درست ہی رہے گا اور اللہ کے کلمات بدلتے بھی نہیں ہیں اللہ تبدیل علی کلمات اللہ آئے اللہ تعالیٰ کی کلمات نہیں بدلتے سبحان میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ اللہ جو فرما دیا نا اس میں ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں یہ کہ وہی کہتے جو ان پہ وحی کی جاتی اللہ اللہ اللہ اللہ یہ بات بالکل ہے انہوں نے کہا یمن آزاد ہوگا یمن آزاد ہوا یمن فتح ہوگا یمن فتح ہوا اپنے دورے رسالت میں یعنی آج بھی میرے عقائ کا دور ہے سبحان اللہ تو اللہ مطلب یہ کہ اپنی ظاہری حیات میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جو خبریں دی وہ درست ہو چکی جن کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور جو ابھی تک دی دیکھی گئی ہیں وہ ہوگی ایسی بات جو فرما دیا نا وہ ہونا ہے ہونا ہے تو یہ ہے سچ اور حقیقت اور درستی اور یہ صحیح ہونا رہے آپ اور میں ہم جیسے انسان غلطیاں کرتے ہیں ہمارے ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہاں جو نظریات جیسے ہم اہل سنت الحمد ہم جو نظریات لے کر آتے ہیں جو نظریات بیان کرتے ہیں وہ چونکہ قرآن اور حدیث ہی کے نظریات ہیں تو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں صحیح کہ اہل سنت اور جماعت جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں تو یہاں پر کوئی مطلب اس کو وہ نہ لے لے کہ بھئی آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں تو یہ ہی نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ دین کی میں دین کے بارہ بجے کے اجالے میں میں اگر کہہ رہا ہوں کہ سورج ہے اب کوئی کہے کہ نہیں تو غلط بھی تو ہو سکتا ہے تو وہ کہنے والا ممکن اندھا ہوگا آنکھ والا خنا تو نہیں نہ ہو سکتا ٹھیک ہے نظریات کے معاملے میں اگر غلطی پر ہے کوئی اس کے باوجود غلطی سمجھنے کے باوجود بھی اگر وہ اصلاح کی طرف نہیں آتا اس کے لیے دعا کریں دعا, دعا, دعا کریں اور اصلاح کرنے کی کوشش نہ ختم کریں مدی Link, Nag, مرحبا کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرکزی بدن شورا کے نگران حاجی محمد عمران عمرانتاری دعم البرکاتم اولیا ایک سے ایک بڑھ کے سلسلہ مدنی چینل کے لیے لے کے آ رہے ہیں یقین یہ امیر اہل سنت دام الداعاتم اولیا کا فیضان ہے اور نگران شورا ماشاءاللہ اور ان کی ٹیم مدنی چینل کی زبردست انداز ہے مثالی معاشرے کا کہ میں صحیح ہوں چاہے کسی کا تعلق مذہبی گرانے سے ہو چاہے وہ دنیاوی کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو بس میں صحیح ہوں اس کا یہی ذہن ہے واقعی یہ ایسا موضوع ہے لے کے آئے ہیں میں تو دیکھ کر اس کو ایک عجیب سی کیفیت بن گئی ہے کہ ہر بندہ کہ میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں یعنی ایک دل کا جو چور ہے نا یہ دعوت اسلامی اور نگران شورا اور مرکزی مدلس شورا جو ہے نا یہ بندگی بدلے میں یہ ہٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ اللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مدنی چینل کو ہمارے مدنی چینل کی ٹیم کو ہمارے امیر علیہ سنت کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے نگران شورا کو درازی عمر بل خیر عطا فرمائے ان کے صدقے ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن عطا فرمائے ماشاء ہم سارے گھر والے کم سے زائد افراد بیٹھ کے اس کو دیکھنے میں مشغول ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ اللہ ہے آپ نے یوں سمجھیے کہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے گھر بار کو مدینے کی بات اب حضرت فرمائے اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرمائے اور بس آپ کی حوصلہ افزائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں پاک یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ عنوانات ہمارے اسلام میں نکالتے رہتے ہیں اور سرسہ چلتا رہتا ہے اب دعا کریں اللہ قبول فرما لیں یہ بھی وہ بات کہ ہر بندہ یہ یہ ہے ہر بندہ نہیں ایسا کوئی محتاط جملہ بتا رہا مسئلہ یہ کہ اگر ان کو بھی کہیں گے نا ہر بندہ تو یہ کہیں گے نہیں میری مراد ہر بندہ نہیں ہے نکل جاتا ہے وہ آج کل ہمارا یار بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر لیں گے یہ بھی ہماری زبان پر ہے ہر کام آسانی کے ساتھ یہ کر لو آسانی کے ساتھ اچھا یہ بھی کہ یہ نکال دو تو یہ جملہ بھی آسانی سے نہیں نکلتا آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے میں بہت تکلیف میں ہوں بہت کا لفظ نکلتا ہماری زبان سے یار بہت پریشانی ہو گئی ہے بہت کا لفظ نہیں نکلتا بات چیت ایسی ہے جو ہماری زبان پر آئی ہوئی ہیں اور ہماری گفتگو کا وہ حصہ بن گئی ہیں اس کو میں نے ہیلپنگ ور بنی ہوئی ہیں اس کے بغیر ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ توجہ سے ہوگا اور جب یہ نکل جائے نا تو پھر اس کو رجوع کیا جائے صحیح یہ ہوتا ہے اس کا عموماً طریقہ جو ہم نے امیر سنت سے سیکھا ہے مرحبا کہ جب آپ نے ایک بات کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ذہن بنایا تھا کہ میں یہ کلیمہ نہیں بولوں گا اب اگر آپ سے زبان سے وہ کلیمہ نکل گیا تو دوبارہ اس کلیمے کو نہ بول کر پھر سے وہ اپنا مطلوبہ جملہ صحیح کر کے بولیں جملہ صحیح کر کے بولے تو تین چار مرتبہ کی پریکٹس ہوگی نا تب یہ صحیح ہو جائے گا صحیح کرنے کے لیے جملہ تو دے دیں آپ کیا بولئے کہ دو چار کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت اس میں ہے عموماً زبان میں چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ اکثریت کو دیکھا کتنے کو دیکھا ہے دیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا بعض بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہی ان کا معنی نہیں ہوتا محاورت بولنے میں نقصان تو نہیں مدینہ مدینہ میر کی سوچ ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ نصیب فرمائے لوگوں کا ایک انداز ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کال مالک جا سکتے کہہ سکتے کہ مطلب کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کے حوالے سے ایک ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی تعداد پائی جاتی ہے مدینہ بہت محتاج ماشاءاللہ جی ایک بات کا جواب بھی حساب سے کسی سے ہمارا اس طرح کا واسطہ پڑ گیا جو ایسی پرسنالٹی کا مالک ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہی؟ اس میں یہ بہت پرابلم ہے موسیق بھائی کہ ہم اگر کسی کے بارے میں یہ ذہن لکھ کر بیٹھ جاتے نا یا یہ اس کا دماغ ایسا ہے کہ میں صحیح ہوں یہ نہیں مانے گا یہ نہیں مانے گا تو اچھا ہو سکتا ہے یہ واقعی صحیح ہو مگر میں ہی بنا چکا ہوں کہ چونکہ میں صحیح ہوں کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اللہ جس کے لیے چاہے وہ مطلب کہ یہ دروازے کھول دے اور اسپیشلی یہ گھر بار کا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس میں بہت یہ مسائل ہوتے ہیں اللہ یعنی واقعی مطلب کہ کوئی غلطی ماننے کو تیاری نہیں ہوتا میں صحیح ہوں یعنی آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی تھا بولو کہ میں نے ایسا کیا بول دیا تھا اس کو تکلیف پہنچی ہے <تصال> اب مطلب بول تکلیف پہنچا کر بھی یہ کہ میں نے کیا بولا اس کو تکلیف پہنچی ہے تو اس میں یہی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ پہلے تولے بعد میں بولے آج <سؤال> ان کے ساری میں آپ کو عرض کروں ذہن یہ بنا لیں کہ میں نے لوگوں کا دل ہی دکھانا اللہ بنا اور میں نے لوگوں کو اللہ کے بندوں کو یعنی مسلمانوں کو خوش کر کے نیکیاں کمانی ہے یعنی یہ ذہن بنا لیں میرے کس کلمے سے میری بہو خوش ہو رہی ہے میں یہ بہت میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات کو سمجھیے کس کلمے سے میری بہو خوش ہو رہی ہے میری کس کلمے سے میری ساتھ خوش ہو جائے گی میرے کن جملوں سے میری نن خوش ہو جائے گی میرے کن جملوں سے میری بھابھی خوش ہو جائے گی میرے کن جملوں سے میرے شوہر خوش ہو جائیں گے میرے کن جملوں سے میری بیوی خوش ہو جائے گی میرے کن جملوں سے میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے میرے کن جملوں سے میری اولاد خوش ہو جائے گی یہ جملے ہوتے ہیں آپس میں بولنے کے ان کا انتخاب کریں اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ جملے بیان کریں آپ ہر دل عزیز نہ بن جائے تو مجھے کہیے گا سبحان اللہ. آپ کی نفرت محبت نہ بدل جائے تو مجھے کہیے گا آپ بولیں کہ یہ سب مل کر یہ کریں یہ بھی بہت دور کی بات ہے آپ کریں پرسنلی فائم. آپ اگر دس ہیں فیملی ممبر چار فیملی ممبر ہیں یا دو فیملی ممبر ہیں آپ اپنے پر لیں کہ وہ کرے یا نہ کرے میں یہ کروں گا کیوں کہ مجھے ثواب چاہیے دیکھئے مسکرانا صدقہ ہے آپ کو ثواب ملے گا اچھی بات کرنا ثواب ملے گا نکی کی بات کرنا ثواب ملے گا نا تو یہ چیزیں ثواب کمانے کی ہیں اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ برس کی نفلی عبادت انسان اپنی دیگر فرائض واجبات عبادات کے ساتھ ساتھ اگر یہ پکڑ لینا کہ سے پاک میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اب آپ سوچی تو صحیح کہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے آپ بری سمجھنے کی کوشش کریں اور میں لے لوں میں لے لوں کہ بس میں خوش کروں گا اگر کوئی مجھے تکلیف دے بھی دے گا نا تو نتیجے میں تکلیف دینے کے بجائے میں نتیجے میں بھی اس کو خوشی دوں گا آپ درخت کو دیکھیں نا پتھر مارو تب بھی پھلی دیتا ہے نا یار الحمد للہ وہ درخت پتھر کے بدلے آپ کو پتھر دیا وہ تو درخت ہے وہ تو کوئی ری ایکشن نہیں دکھائے گا میں تو ری ایکشن دیا نا آپ نے پتھر مارو بھل دیا اچھا پتھر کس کو مارتے ہیں لوگ چلے ایموشنز نہیں پتھر پتھر مارا کس نے کیا سوکھے درختوں کو پتھر مار دے پتے گرانے کے لیے پتھر تو مارے درخت پہ جاتا ہے جس کو پھل ہوتا اللہ اکبر اور اس بدلے میں پھل ہی دینا ہوتا ہے یار کیا بات درد دیکھا نہ درد درد کیسا ہے مطلب کہ یہ دھوپ جلتا ہے آپ کو سایہ دے رہا ہوتا اللہ اکبر اپ درخت بھی تو مطلب یہ تو یہ بھی تو کچھ لے کر کچھ اوڑ رہا ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوقی ہے نا تخلیق ہے کائنات مطلب یہ بھی تخلیق ہے درخت بھی بے شک, شک تو کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن دے رہا ہے اور آپ آکسیجن لے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہے ہیں وہ آپ جو چھوڑ رہے وہ لے رہا ہے جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو دے رہا ہے سبحان آپ ذرا یہ بھی تو دیکھو ہے اور ان درختوں کے ہوتے ہوئے سوسائٹی کتنی اچھی ہو جاتی ہے درخت لگانا کتنے ست جاریہ کا کام ہے اس کی وجہ سے کتنی مطلب کہ معاشرتی جو پولیشن وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی فضاؤں کی آلودگی ہوتی ہے درخت کی وجہ سے دور ہو رہی ہوتی ہے اب یہ درخت خود کتنا بڑا ماڈل بن رہا ہے ہمارے لیے یہ مطلب کہ یہ ایک درخت اس طرح راحت پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے تو انسان تو تو انسان ہے اشب المخلوقات نہیں دے سکتا ایک بچھو دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور ایک ساتھ اپنا منہ دھو تھا بچھو گر رہا ہے دریا میں یعنی پانی آ رہا ہے لے کے جا رہا تھا ایک ساتھ دیکھا بچھو ڈوب رہا تھا اس نے بچھو کو پکڑا کہ بچھو نہ ڈوبے بچھو تو بچھو ہے اس کا کام کیا ہے ڈنک مارنا اس بچھو کو پکڑا بچھو نے ڈنک مار او چھوڑ دیا اس نے پھر ڈوب بچھو ڈوب رہا ہے جیسے ڈوبتا دیکھا پھر اٹھا لیا ڈوبنا نہیں چاہیے نا پھر اس ڈنک مارا پھر چھوڑ دیا تکلیف ہوگی چھوڑ دے گا وہ بچھو ڈوب رہا ہے اس نے پھر بچھو اٹھا لیا ڈوبنا نہیں چاہیے اس نے پھر بچھو نے پھر وہ گیا وہ چھوڑ دیا اس نے تو بچھو کسی نے کہا کہ بھائی تم کیا جوانی ہو یہ بچو حوان ہیں یہ اپنی حیوانیت سے باز نہیں آئے گا اس سے ڈنکی تجھے ڈنکی مارنا ہے کیونکہ یہ حیوان ہے اپنی حیوانی سے باز نہیں آئے گا اسے جواب دیا جب یہ حیوان ہو کر حیوانی سے بازنا ہے تو انسان ہو کر انسانیت سے یہ لیسن ہوتے ہیں کوئی سبق ہوتے ہیں اور آپ بولے گا یہ کتابی باتیں ہیں یہ جناب مطلب یوں بات ہے تو ٹھیک ہے باتوں پر جب امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو سوسائٹی آپ کے سامنے لڑائی جھگڑے کتوں غرط گیری مار دھار سب آپ کے سامنے اور راگ لاپنے میں دیر ہی نہیں لگ رہی کہ میں صحیح ہوں تو غلط ہے بس بولا نا تو غلط ہے میں ہی صحیح ہوں تو ٹھیک ہے یہی معاشرہ بنتا ہے جس میں لڑائی جھگڑے اور کتنے برپا ہو رہے تو ہم مثالی معاشرہ لے کر آتے ہیں اور ہمیں مثالی معاشرہ بنانے کے حوالے سے جو کچھ ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہم وہ آپ تک ڈلیور کرنے کی, کی اللہ کرتے ہیں اور اس کا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے بولنے والا اس پر عامل بھی ہے اس پر عمل کرنے والا ہے آپ دعا یہ کریں کہ جو اچھا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق کیا بات کیا بات مرحبا سبحان اللہ مزید کال شامل کرتے ہیں کیا بات ہے ماشاء مدینہ مدینہ نظران شدہ بارگاہ میں السلام علیکم و السلام اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بندہ اپنی سمجھ کے مطابق ہر جگہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا کیسے ہو کہ بندہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے اپنی غلطی کو بھی تسلیم کر لے ہر وقت اب یہی بولتا رہے میں تو میں تو غلطی ہوں جو جملے معاشرے میں ہے ہی نہیں روٹین میں کیوں ہم اس کو خالی خالی ریپیٹ ہیں آدمی ڈیگریٹ ہوتا کب اپنی غلطی مان کر میں دیکھو تو آج تک اس کو سمجھا دو یار بندہ ڈیگریٹ کب ہوتا ہے اچھا کیا ہر وقت بندہ مطلب کہ غلطیاں ہی مارتا رہتا ہے ٹھیک ہے ڈسیجن غلط ہو سکتا ہے آپ کا اٹینٹ غلط ہو سکتا ہے آپ کی رائٹنگ اب کسی ایک آدمی کی رائٹنگ غلط ہے بولے یار آپ کی رائٹنگ کو نظر ہی نہیں آ رہا میری رائٹنگ صحیح ہے تو نہیں ہے صحیح تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت جب غلطی کرتا ہے تو ماننے میں کوئی ڈیگریڈ نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیگریڈ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے یہی غلط ہے کہ آدمی صحیح سمجھے جب مشورہ کریں گے کسی سے رائے لیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہے رائے ہمیشہ رائے سے لیں یعنی yani جو درست رائے دیتا اس سے رائے لیں ہر ایک سے رائے نہیں لی جاتی ہر ایک سے مشورہ میرے میٹھے پیارے سائن بھائیو نہیں لیا جاتا یہ یاد رکھیے گا مکان بنانے کا تجربہ بلڈر کو یا جس نے واقعی سر لے کر اوپر اپنا مکان بنایا ہے اس کو تجربہ ہوگا عام آدمی کا تجربہ نہیں ہوتا مقدمے کا تجربہ وکیل کو یا جو وکیل کے سارے چکر سے نکلائے نا اس کو تجربہ ہوگا عام آدمی کو نہیں ہوتا اس کا تجربہ تو رائے جب لینی ہے تو اس پر بھی غور کریں میں آپ کو خود ایک مشورہ دے رہا ہوں یہ میں مشورہ دے رہا ہوں گا. اگر جب آپ کو کسی سے مشورہ لینا ہے تو سب سے پہلا میٹر آپ کا آئے مشورہ لے کسے سے رہیں آپ نے مشورہ لینے میں اگر انتخاب میں غلطی کر دی تو آگے آپ کی بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں اور آپ نے مشورہ لیتے وقت جو انتخاب کیا وہاں اگر آپ غلطی سے بچ گئے تو انشاءاللہ شاء آگے غلطیوں سے بچ جائیں گے مدینہ, مدینہ مرحبا مرحبہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت ہی پیارا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ للہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں میں صحیح ہوں یہ سلسلہ یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ, مہ... کچھ ماہ پہلے ہی میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور امامت کے درمیان مجھے کہا گیا کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر غلطی ہے تو آپ مجھے نکال دیجیے میں نے یہ, نک... یہ نہیں کہا کہ میں صحیح ہوں چونکہ ہمارے پیر و امیر سنت کی جو تعلیمات تھی وہ رچ, رچی بسی ہوئی تھی ہمارے دل میں ہم نے کہا کہ میں صحیح ہوں یہ می, میرا رب جانتا ہے میں نے اپنی صفائی میں ساری چیزیں بھی پیش کی لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں تو آپ مجھے نکال دیجیے انہوں نے نکال دیا چار ماہ کے بعد پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سامنے سے انہوں نے مجھے پھر اسی جگہ پر امامت پر رکھ لیا الحمدللہ للہ اس میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں یقیناً ان تعلیمات پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے کبھی نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے اللہ تبارک کو تعالی ہمیں امیر اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے اور مدنی چینل کا فیضان اللہ تبارک و تعالی عام فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے البتہ جب غلطی نہیں ہے تو اپنی صحیح ہونے کے لیے کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا مگر حق پر رہتے ہوئے جھگڑا تر کر دینا اس کی اپنی فضیلت موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہوئی ایک بات دیکھیے دوائیے نا دوائی کھاتے ہی درد نہیں چلا جاتا وقت لگتا ہے جب آپ اپنی غلطی قبول کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں اور بالکل آپ حق کو تسلیم کر رہے ہیں تو سم ٹائم جو حالات پیدا ہو رہے نا وہ آپ کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں آپ بولے یار میں حق پر رہ کر میں غلطی مان گیا نہیں میں بالکل کوئی ضد بیس نہیں ہے اور میں, میں خاموش ہوں اور مطلب میں اتنا مطلب عمدگی کے ساتھ چل رہا ہوں اور جو دینی تعلیمات اس پر عمل کرتے ہیں میں چپ چاپ چل رہا ہوں پھر بھی ماحول میرے اگینسٹ کیوں چل رہا ہے آپ کو میں ارض کرتا ہوں کہ یہ ماحول جب بھی آپ کے اگینسٹ آپ فیل کر رہے ہو نا اگینسٹ چل رہا ہے یہ در حقیقت ایک وقت میں آ کر آپ کو عروج دے گا ٹیمپریری بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں مطلب مجھے تو یار یہ حق مان کے یا سچ مان کے تو نقصان ہو گیا یا میں نے تسلیم کے لیا تو مجھے نقصان ہو گیا نہیں وقتی طور پر ایک آزمائش ہوتی ہے ایک امتحان ہوتا ہے اور مطلب کہ بعض اوقات سامنے والا اگر ہر دھرم یا تکبر یا سرحا مطلب کہ وہ سامنے والے کو قبول کرا کر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا اور پھر وہ زیادتی پر اتر آتا ہے تو پھر آگے چل کر وہ زیادتی پر اتر آنے والے کو شرمندگی ہوتی ہے اور آجیزی انکساری کرنے والے اور حق کو تسلیم کر کے اپنے غلطی کو قبول کرنے والے کو الحمدللہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترق کیا تھا فرما مگر اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے جلد بازی مت کیجیے گا یہی تو انتظار نہیں ہوتا حضور یہی انتظار نہیں ہوتا کہ آپ کیسے اتنا ٹائم کو انتظار کریں انتظار تو کرنا ہی اب انتظار تو بھئی یہ ہے کہ انتظار شہر یاد آ گیا یار کی بات ہو جائے نا یار کیا سنا دو احمد کا نہیں می اللہ تعالی کا شعر ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کر رکھا ہے مگر اب تو اس سے آکا نہیں انتظار اللہ ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ کیا بار بار بار یہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا گبار ہوتا بار تو یہ اسی کلام کا وہ شعر ہے تو یہ آپ نے کہا نا انتظار تم سے وہ ویسے انتظار کا لفظ کیا تو دماغ میں کسی مدینے کی یاد آ گئی ماشاء اللہ اچھا یہ جو ہمارا موضوع ہے میں صحیح ہوں اچھا میں غلطی پر ہوں اور میں ایک ایسے معاملے پر غلطی پر ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں اپنی ایک غلطی تسلیم کر لوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس نے اس معاملے میں اور بھی بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی حالانکہ میں نے وہ اور غلطیاں نہیں کی تو وہ اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ میں ایک مانوں گا تو میری آگے غلطی ہوتی پٹیاں کھل جائیں گی کیا کروں گا چوری تو کی ہوئی ہے لیکن چوری ایک ہی کی ہے ایک چوری مانے کر جتنی یہ ہمارے گھر پہ یا جتنی ہمارے گھر پہ ہمارے محلے میں جتنی چوریاں ہوئی ہیں یہ ساری میرے کھاتے میں آ جائیں گی دیکھیے کرپشن کا ایک ٹاپک الگ ہے آپس کی گفتگو میں جو ہمارا جو مین موضوع تھا وہ ٹاپک الگ ہے اور اگر آپ اس سے تھوڑا باہر نکلیں گے میں یہی کہوں گا پھر کسی بھی معاملے میں پھر شریر نمائ لے لیں کہ بھائی یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں ڈیفینٹلی میں تو اس کا فیصلہ نہیں نہ رکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کرنا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہو مدینہ مدینہ وہی کرنا ہے مرحبا جی کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی یہ جو پروگرام لگے ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے ہم ابھی کم کم مہینے ہو گئے مدنی چین سے وابستہ ہوئے ہیں تو جس وقت کی چینل ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے ہم شکر الحمدللہ بس گھر میں ایسا بنا ہوا ہے ہر وقت دین کی بات ہو رہی ہے دین کی جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا چین کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ کتنا زبردست آپ کا پروگرام ہے روزانہ ایک نئی بات ہمیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا بہت چینل اللہ کامیاب کرے آپ کا بس میں یہ کہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے اور مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے دیکھنے کی دعوت بھی عام کریں شاید ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو مدنی چینل سے نئی نئی وابستہ ہو رہی ہوتی ہے مگر جو دیکھ رہے ہیں یا اب بھی جو سن بھی رہے ہیں اور جو اس طرح کی ہمیں تاثرات آ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی ایک ایسے کے گھر میں جو مدنی چینل نہیں ہے اگر آپ نے مدنی چینل شروع کروا دیا تو انشاءاللہ اس کو دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں مل سکتی ہیں اس کا آپ اندازہ کیجیے مدینہ مدینہ مرحبا یہ امیر سنت, جی سنت کی دعا کا یہ ایک فیضان ہے امیر سنت نے فرمایا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر بہار مدنی, مدنی, مدنی, مدنی, مدنی, مدنی, مدنی چینل سے ہمیں کیوں وا لہانا اور رونا اللہ اور آخر میں کہا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار دیکھیے اس میں ایک اور ہے نا جیسے یہ وہاں کال ہے کہ ہم گھر کے بھی سفرات بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں جی اس طرح فیملی سے رشوت ہو سکتا ہے میں دیکھ رہی ہوں جی ان کو اس بات کی تسلی ہے محسن بھائی اللہ, اللہ کہ یہ ہو رہا ہے نا نہ اس میں موسیقی آئے گی جی نہ کوئی بے پردگی ہوگی اور گناہ سے تو یہ بچے بچیں, بچیں گے پھر ساتھ ہی ساتھ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب سیدھی سیدھی دین کی باتیں ہوتی ہیں سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ہمارے کاروباری حالات پر اور ہمارے شرعی معاملات پر ہمارے انفرادی معاملات پر حمد الحمدنی چینل یہ ایسی مطلب کہ وہ روشنی ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہت سارے اندھیرے دور ہو رہے ہوتے ہیں چینل ہے مدنی چینل بس مدنی چینل ہے مدنی چینل مدنی ہے جی مزید ماشاء اللہ ایک موضوع آ رہا ہے میں صحیح میں اگر میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے کہ چار بزرگ بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی پینتیس سال چالیس سالہ بھی ہے مگر وہ بزرگ جو بیٹھے وہ فیصلہ کر رہے مگر وہ غلط کر رہے ہیں اور جو پینتیس جو سوال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بولے یار یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اس طریقہ ایسا نہیں ہو کہ انہوں نے جھاٹ دیا کو بھگا دیا خاموش ہم فیصلہ کر رہے ہیں تو بتائیے گا تو کو کیا کرنا چاہیے اٹھ کے چلے چاہیے کا کرے یا خاموش جائے جباب جی دیکھیے غصے کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے اور اول تو یہ کہ ان کو بھی یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جی دے دے اگر کوئی ضرور نہیں ہے کہ یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں یہ غلطی فیصلہ کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے تجربات کی روشنی میں وہ فیصلہ غلط کر رہے ہوں اور اس جوان کو کیونکہ تجربات نہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ان کی اس تجربوں کو پہنچ نہ پا رہا ہو اور وہ صحیح ہو مگر ان کا صحیح ہونا بھی اگر درست مان لیا جائے تب بھی کسی کا یہ نوجوان کو یا کسی جوان کو یہ کہنا اور جس طرح آپ نے کہی ہے تو یہ انداز غلط ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی درست, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آ, نوجوان جو کہہ رہے ہیں یا جو تیس پینتیس سال کے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی ہو وہ سطح وہ صحیح ہو اور وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی مطلب کہ وہ درست نہ ہو تو یہ ممکن ہے تو یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اگر فیصلے کا کوئی ایسا ہونا کہ بھائی دیکھیں آپ صحیح ہیں یا میں صحیح ہوں اس کا فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہی کرے گا نا تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کوئی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں شرح رہنما لے لیں تاکہ کسی کا غلط ہی نہ ہو زمین کا مسئلہ ہے جائیدادوں کا مسئلہ ہے یا, م... یا گھر کا مسئلہ ہے یا مسجد کا مسئلہ ہے یا دیگر عبادات کا معاملات کا خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا فیصلہ کروانا ہے دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے کہ نارملی ہماری سوسائٹی میں اس طرح فیصلہ کروانے والے خواہ وہ مالدار ہوں زمیندار ہوں یا گھروں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سچ کو اتنا زیادہ ان کے پاس کوئی علم دین تو نہیں نہ ہوتا نارملی تو کیا کیوں نہیں ایسا کر لیتے آپ کہ ہر چیز میں آپ رہنمائی کے لیے اسلام و دین ہی کو معیار بنا اور یہ لا ہے لا ہی معیار ہمارا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ آ گیا اور میرا دین میرا اسلام آپ کے اس معاملے میں وہ رہنمائی نہ کر پاتا ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ دین فطرت ہے اسلام میں ہر شے موجود ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کا بیان قرآن میں موجود لا ولا یا اللہ فی کتاب بات سبحان اللہ ترجمہ ہر خوش کو تر چیز قرآن کریم میں بیان موجود ہے تو دیکھے نا کتنی عشق کی بات آ گئی ہر خوش کو تر شیخ کا علم قرآن کریم میں موجود ہے الرحمن علم قرآر رحمان نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھایا وہ کیا علم ہے جو میرے آقا کو نہیں آتا کیا اللہ اللہ ٹھیک ہے نا ویسے عشق کی محبت کی بات جب مدینہ یاد آئے تو مدینہ والے کی تو یہ جو ہے نا میں جو عرض کر رہا ہوں تو سب کو ہم کو چاہیے جب دیکھ لو نا اسلام و دین کیا کہتا ہے اب چلو چلتے ہیں اب تو فون سہولت ساری چیزیں موجود ہیں کال کریں بات کریں دارال سنت فریق فری آف کوسٹ آپ کو سروس دے رہا ہے خدمتیں دے رہا ہے تو آپ کو کیا دقت ہے اس میں مطلب اپنے اس غول سے باہر آ جائیں چاہے آپ بڑے سے بڑے منصب پر ہیں آپ ایون کہ آپ کوئی میڈیا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پلیز پلیز ایک مسلمان مسلمان سے بات کر رہے ہیں آپ اگرچہ میڈیا پر ہیں پیپر میڈیا پر ہیں الیکٹرانک میڈیا پر ہیں سوشل میڈیا پر ہیں کسی بھی میڈیا پر ہیں پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ سے اپنے اپنی گفتگو کو اپنی جو بھی چیزیں ہیں پلیز پلیز پلیز اس کی شرعی اسکیننگ کرا لیں کیا بات کرا لیں ایسے کے پاس جائیں جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کو بیان کر سکے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کو آپ میڈیا گروپ چلا رہے ہیں کو آپ کوئی اور چیز چلا رہے ہیں کو آپ کو بہت بڑی ٹریڈنگ کر رہے ہیں خواب کچھ بھی کرے خواب سوشل ایکٹیویٹیز خواب سیول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں واٹ ایور لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ میرا وہ عمل میری وہ آمدنی میری وہ ڈسکشن میری وہ تحریر میرا قول میرا فعل یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو آپ آ جائیں پوچھ لیں کہ وہ میں جو کر رہا ہوں یا جو میں جو بول رہا ہوں یا جو میں جو مشن لے کر چل رہا ہوں یا جو میں ڈسکشن لے کر چل رہا ہوں کیا اسلام و دین میری ان باتوں کو میرے سوال جواب کو میری ان تفتیشوں کو یا میری ان تمام تر چیزوں کو کیا میرا دین میرا اسلام انڈوز کرتا یا نہیں کرتا اتنی سی بات پوچھ کر عمل کرنے میں کیا حرج ہے یہ سوچ کر خالی بیٹھ جانا ہے ہمیں بھی آتا ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے باہر نکل کر ہاتھ جوڑ کر رض کر رہا ہوں نا تو مجھے مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور ہونی بھی چاہیے آپ پلیز تھوڑا سا اس میں بڑھیں اور اس میں اندر میں دل میں وہ چیز نہ لائیں اور کیونکہ اسلام و دین ہی ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کرے گا اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اس پر ہم چلیں گے تو ہمیں انشاءاللہ رب کی رحمت سے جنت ملے گی ہے نا پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے ماشاء اللہ نگران شدہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آج کل بچوں کے کھلونے وغیرہ جو آتے ہیں ان سے میوزک ہوتا ہے تو جہداؤت اسلامی نے اس میں سارے الحمد للہ مدنی کام کے معاملات ہے تو اگر ایسا کوئی یہ اپنا شعبہ ہے کہ ایسے کھلونے بناتے چیزیں وغیرہ تو ایسے کھلونے نہیں بناتے جس میں ناطے ہو اور یہ سلسلے ہو جیسے مدنی مقصد ہو یہ ہو تو ایسا کچھ بن جائے تو مدینہ مدینہ کیا بات ہے اصل میں اس طرح کے اتنے مشورے ہمیں آتے ہیں یہ دعوت اسلامی سے محبت ہیں. دعوت پر ہے دعوت اسلامی پر اعتماد ہے کیا بات اور دعوت اسلامی کے بارے میں ذہن کے یہ جب کرے گی نا تو یہ ہمیں صحیح کرے گی یہ, یہ درست ہو جائے گا یہ ہے لیکن آپ کی تحریک کیا کیا کرے گی اتنے مدنی کام ہیں اتنے شعبے ہیں آج کی بات آپ کے سامنے ہے نا ہم ایک شعبے کا ایک حصہ ایک حصے کا بھی ایک حصہ ہم لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارے گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں ہم نہیں پہنچ پاتے اس طرح لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے گراس لیول پہ کام کر رہے ہیں کوئی اس سے اوپر کر رہے ہیں کوئی شعبے کوئی یہ چلا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بٹ میں آپ کو واقعی کہتا ہوں کہ پھر بھی ٹائم پورا نہیں ہو پاتا اور ہمیں آپ کی ضرورتیں جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں پلیز آپ دعوت اسلامی کے لیے آئیں آپ کی تجربات کے جو جو بھی آپ کی جو نالج ہے آپ میں جو صلاحیتیں اس سے دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچائیں اور جو کھلونوں کا کہ خود بتائیں کہ کھلونوں میں ناتے ہوں یا کھلونوں میں اس طرح اللہ کے رسول کہاں تو کھلونوں کا کیا حال ہوتا ہے کھلونوں میں میوزک نہیں ہونا چاہیے یہ تو بات درست ہے مگر دعوت اسلامی ایسا کیسے کرے گی کہ ایک تو میں نے سارے پتا دادا صاحب یہ کام بھی نہیں کر سکتی جو کہہ رہے ہیں آپ کی محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو سلامت رکھے اور بس مدنی قافلوں کا اللہ تعالیٰ میں مسافر بنائے دعوت اسلامی کی ترقی مدنی قافلوں میں ہے میں تمام عاشقہ نصوص ارض کرتا ہوں پلیز دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور بھی ضرور سفر اختیار کریں اور اس سے انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ مدنی قافلہ مثالی معاشرہ بنانے میں اپنی مثالات ہیں میرا خال وقت بھی پورا ہوا جی اجازت دیں سلو الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ علیہ وسلم, صلو اللہ علیہ وسلم.